الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيل بسم الله الرحمن الرحيم فلا تذكو انفتكم هو اعلم بما اصطفى وقال تعالى لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا سبحان ربك رب العزة لأن يصفون وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وصلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک اللہم صلی علی سیدنا محمد بہت عجیب ہی بات ہوتی ہے تھوڑے سے وقت میں وہ ساری بات کہہ دیا کرتے ہیں جو بات ہم لوگوں نے ابھی تک سنی ہے سچی بات یہ ہے کہ وہ بالکل کافی چند منٹ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت کی زبان سے آبدیت کا خلاصہ ہمیں اور آپ کو یاد دلا جس کے دل میں اللہ تعالی کا جتنا خوف اور محبت ہوتی ہے اور واقعی جو شخص اللہ کو کچھ پہچاننے لگتا ہے اس کا دل یہ گواہی دینے لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ خراب آدمی تو ہی ہے وہ کبھی کسی اور کو خراب نہیں سمجھتا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کل بندہ نیتیاں شروع کرتا ہے کچھ نمازیں شروع کرتا ہے کچھ تلاوت شروع کرتا ہے رمضان میں روزے رکھتا ہے وکاس کرتا ہے اس کے دل میں کچھ یہ خیال آنے है ہے کہ میں ماشاء اللہ اب بہتر ہو گیا اور فنا تو پیچھے رہ گیا فلاں تو پیچھے رہ گیا میرے تھوڑا رشتے دار میرا کہنا نہیں مانتے وہ لوگ تو بالکل ہیں اللہ تعالیٰ نے بر حضرت کی زبان سے رمضان سے فاضر ہونے کے بعد ہمارے اور آپ کے سامنے ایک سبق یاد دلوایا تاکہ اگر ہمارے اور آپ میں سے کسی کے دل میں کوئی غلط نہیں آئی ہو کہ ہم نے تو رمضان کا مہینہ بہت اچھی طرح گزارا ہم نے خوب رو رو کے دعائیں مانگی ہم اللہ تعالیٰ کی صحبت میں رہے اور ہم نے یہ کیا اور وہ کیا تو وہ آپ ہی اسی وقت اس خیال سے سوگا کرے ہمارا رمضان اس لائق ہے کہ ہم نئے سرے سے اللہ سے اس کے معافی معافی مانگیں بڑو اسرائیل جو پچھلی قوم تھی اس میں دو دوست تھے سبھی مسلم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے رحمت العالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اور آپ نے بتایا کہ دو دوست تھے وہ دوست لیکن ایک شخص ان میں سے بہت عبادت گزار تھا اور ایک شخص ایسے ہی تھا بے چارہ <تصفح> وہ جو عبادت گزار تھا وہ بار بار اس شخص کو ٹوپا کرتا تھا سمجھایا کرتا تھا اور وہ جو ہی تھا لیکیاں کم لاپرواہی کی زندگی زیادہ تو وہ پلک تک جواب میں ایک ہی بات کہا سکتا تھا و ربی، مجھے اور میرے رب کو چھوڑو میرے جیت میں نہ پڑو کئی بار جب ایسا ہوا تو ایک مرتبہ اس عبادت گزار کی زبان سے جملہ نکلا تو نہیں مانے گا تو نہیں مانے گا سن لے اب اللہ ہی اس کو جہنم میں بھیج کر رہے گا اس وقت بھی اس شخص نے برا نہیں مانا جواب دیا کہ میرے دوست مجھے چھوڑ دو میرا اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا نہ میں جانتا ہوں نہ تم جانتا حدیث میں آتا ہے اللہ نے کے سمایا دونوں کو ایک ساتھ اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گے اور اس عبادت گزار بندے سے کہیں گے کہ تھی کیا کہا تھا تو اللہ تعالی کے سامنے وہ یہ کہے گا کہ اللہ یہ نہیں مانتا تھا عبادت نہیں کرتا تھا لیکن نہیں کرتا تھا میں غور سمجھاتا تھا ایک دن مجھے غصہ آ گیا پھر تھی کہا آگے بول میں نے اس سے یہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا تب میں تو نہیں سنتا اللہ تعالیٰ نے کہا رقص تو میری مقصد کی تقسیم کی ذمہ دار بن گیا میری مقرر کی تقسیم کی ذمہ دار دنیا میں کس نے بنایا تھا فرشتو اس پر اس مجھے کچھ نہیں پوچھنا اس کے بارے سے اس کو لے جا کے آؤں گے اب شرمندہ منہ کی بال آئی اللہ نے مجھ سے پوچھا کہا تھا کہ مجھے میرے رب کو چھوڑ دو تو وہ سر بوتا ہے کھڑا بول رول سے کہا تھا رب رب میری ماں مجھے بار بار بتاتی تھی کہ میں تج سے کتنا پیار کرتی ہوں اس سے زیادہ تیرا رب کچھ سے پیار مجھے ماں کی بتائی ہوئی یہ بات یاد تھی میں آپ کے پیار کے بھروسے بتا دیتا تھا چھوڑ دو چھوڑ دو مجھے امید سے معاف کر دیں گے بندی تم نے مجھے پہچانا تھا میں ایسے ہی ہوں جیسا مجھے بتایا تھا پر اس کو لے جا کے اس جنگ اپنا مقام ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میرے ساتھ سرمایہ لوگوں اپنی نیکی کے دعوے کرنا چھوڑ دو یہی مطلب ہے اپنے کو مٹانا اپنے کو کچھ سمجھنا اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ آیت دوسری جو میں نے پڑھی تھی وہ شاید سب آئی علیکم و رحمۃ بندو میرا خاص تمری رحمت تم پر نہ ہو تم میں سے آدمی ایک نہیں مان سکتا تم میں سے پیڑ آدمی نہ تو شیطان کے حملوں اور فکروں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو اللہ کے جو بندے اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر دین سیکھتے ہیں اکثر وہ اس غلطی سے محفوظ ہو جاتے ہیں. جو دور دور سے خالی پڑھ کر کتابیں سن کر اپنی رائے کے مطابق اپنے کو دیندار بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو چونکہ ان کے سامنے دین کا اپنے سجیشن کوئی نمونہ نہیں آتا تو وہ اپنے ہی کو سب کچھ سمجھنے لگتے لگتی بات میں یہ تو حضرت نے فرمایا ہے نا میں بس اسی کی تشریح کر رہا ہوں مٹانے کا راستہ کیا ہے امری راستہ کیا ہے امری راستہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر لوگوں کے پاس بھاگ بھاگ کے ہم لوگ جائیں جلدی جلدی جا کر ان کے پاس بیٹھے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اونچے لوگوں کے پاس بالکل نہ جائیں اپنے سے اونچے لوگوں کے پاس جائیں یہ راستہ ہے جب ہم دنیا کے اعتبار سے اپنی سے کم تک لوگوں کو دیکھیں گے تو ہماری لاڑت ختم ہو جائے گی ہمارے اندر شکر کا ملاج پیدا شکریہ شکایت کے بجائے شکر کا مزاج پیدا ہوگا اور دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر لوگوں کے پاس جائیں گے تو ہمارے طبر رکا علاج ہو جائے گا اور یہ غلط کہ ہمارے دل میں واقعی آتی ہے میں بالکل سب کے کہتا ہوں آتی ہے بالکل آئیے جب آدمی سوچتا ہے کہ میرے تین بھائی نماز نہیں پڑھتے میں پڑھتا میرا چاہا نماز نہیں پڑھتے میں پڑھتا میرا پڑوسی نماز نہیں پڑھتا میں پڑھتا تو آدمی کے دل میں یہ خیال تو شیطان آسانی سے ڈال دے گا کیونکہ یہ اللہ کو اس سے بہت بہتر ہے لیکن یہ جو پانچ بک کی نماز پڑھتا ہے یہ پانچ بک کی نماز پڑھنے والا جب تشدد اور شراب کرنے والے کے پاس دیکھے گا تو وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے نہیں آپ سمجھے اور جب یہ سب والے کے پاس بیٹھے گا تو اور زیادہ اپنے آپ کو جب یہ سب اور کسی کے پاس بیٹھے گا جس کا روہ رواں الگ کرتا ہو جو کھاتے پیتے ہنستے بولتے اللہ سے اور نہ ہوتا ہو کیونکہ ہو اور زیادہ اس کے دن میں احساس میں کہ میں تو زیرو ہوں میں تو سفر ہوں مجھے کچھ بھی نہیں آتا اس لیے आदमी آدمی اگر ان के بالوں کے پاس جا کر بہت زیادہ हिम्मत سیکھنے کی ہمت نہ بھی کرے تب بھی اپنے سے بہتر مسلمان کے پاس بیٹھنے سے فائدہ تو ہوتا ہے کم سے کم کچھ ہی دیر تک آدمی کو یہ احساس کر رہا ہو جاتا ہے کہ بھائی میں بہت بڑی حلق کہ نہیں دیتا میں اپنے کو بہت دیر سمجھ رہا تھا میں تو بہت گرا پڑا آدمی ہوں مجھ سے لاکھوں لوگ مجھ سے بہت بہتر اور جہاں جنگل کے اندر اپنے چھوٹے من کا احساس آیا اور اس نے اپنے دو خطاکار اور گنہ گار اور قصوربار مان کر اللہ کی معافی مانگنی شروع کی انشاءاللہ اس کا سفر صحیح سمت میں شروع ہو گیا اب وہ ان کی میں نہیں چل رہا اب وہ ابلیس کے راستے پر نہیں چل رہا نبیوں کے اور ولیوں کے راستے پر چل کیونکہ نبیوں اور ولیوں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے ان کے دل کے اندر میں چھپا ہوتا ہے کہ اللہ یہ آپ کے بندے مجھے, مجھے نہیں سمجھ لیں یہ کرشمہ ہے آپ کی ستاری کا ایک عجیب قدرت ہے آپ کی ستاری اللہ اگر آپ نے میری حقیقت کچھ بھی ہوتی ان پر تو ایک آدمی بھی میرے قریب بیٹھنے پر آماد ہے یہ اندر سے حال ہوتا ہے ان پر سے الفاظ میں ہوتے اندر سے حال ہوتا, ہوتا, ہوتا عجیب بات ہے اس وقت میں آج یہ سوچ کر آیا تھا کہ اسی طرح کے کچھ واقعات کتابوں کے حوالے سے آپ کو سناؤں اور اللہ تعالی نے بالکل وہی بات حضرت سے کہلوائی کیونکہ حکیم محمد حضرت خان بھی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب بانو تھا فرمائیں کرتے تھے کہ جو میں بیماری اپنے اندر پاکا ہوں اسی پر واقع کہتا ہوں اپنی اصلاح کی نیت اور مرادبے کے پاس کہتا ہوں عجیب لوگ سے تو جس بیماری میں یا آج اپنے کو مبتلا پاٹا ہے اسی کی وجہ سے یہ سوچا تھا کہ آج اسی نیت سے وہی بات اکثر ہوگا اللہ نے وہی بات حضرت کی زبان سے بھی ایک کہ عجیب شان بزرگ بھدر گزرے ہیں حضرت امام حسین لال ادین سجنا ہری اپنے ابھی بالک وبی اللہ ہوتا رہا جھوکرم ابا حوج ان کے ساتھ جگے جنت کے نوجوانوں کے سرداروں میں سے ایک سیجنا حسین ربی اللہ یہ شنا حسین کے پوتے تھے سیجنا حسین کے بیٹے کا نام بھی سجنا علی تھا اور ان علی کے بیٹے یعنی علی ابن حسین ابن علی ابن ابی تعلیم ان کے بیٹے تھے امام جناب اور اولیاء اللہ کی اور مشاعت کی اور تعلیمی کی تاریخ لکھنے والوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ پوری دنیا کے تمام اولیاء اللہ کی امامت اللہ ہم ان کو جوانی میں ادا نو جوانی میں جب یہ چودہ یا پندرہ سال کے تھے اس وقت رسول صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رحایت دی تھی کہ ضرور آدمی مبارک ہو میرے گھر کی تمام تدالت کے تنہا والے تم بنا دیے گئے چنا کے کی تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ زمین پر جتنا خیر پھیل رہا ہے رکھ تصور کرنا قیامت تک روئے زمین پر جتنا خیر پھیلا جس مرد اور عورت کو کبھی بھی تغیر ملا کبھی بھی توغہ کی توفیق ملی جتنی نیتیاں کرنے کی توفیق ملی علم اور ذکر اور حمل اور احسان اور ثقافت اور ہمدردی اور عیسائی اور دن کے تمام شعبے اور حج اور عمرے کرنے کی جتنی توفیق ملی وہ ساری توفیق حضرت ذراظیم کے سینے کے سید سے ملی یہ مقام حضرت ضلاعدین کا علما کے نزدیک متفق کرے اور عجیب بات ہے پورے مسلک کے دنیا کے تمام علماء علما حضرتین کی برائے سے قبرا پر متحد ایسا سچ کسمہ تھا کہ جن کی ذات کو نبوت کا سارا فیصلہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالی نے جاری کرنے کا فیصلہ کوئی سلسلہ ہو روحانی علم سلسلہ ہو حدیث کا ہو تفسیر کا ہو فکا کا ہو تصور کا ہو کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جزو جنابین سے تو نظر انداز کر کے اوپر چلا جائے مقام تو یہ تھا اذرا ان کا ایک حال سنیے حال کیا تھا اسماعیل علیہ الحماء جو بہت بڑے عالم اور لغت اور بلاوت کے بڑے زبردست ماحول گزرے ہیں وہ کہتے ہیں رات میں بیت اللہ کا سباب کر رہا تھا میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ کعبے کے پردوں سے لپٹ کر یہ اشعار پڑھ رہا ہے کعبے کے پردوں سے لپٹ کر کیا پڑھ رہے ہیں یا میو جی بلو گول یا یا جی بدوا المنی یہ اے وہ ذات جو رات کی تاری میں بھی پریشان حال کی پکار کو سن لیتا ہے اور مصیبت اور روم کو بیمار سے دور کر دیتے پدنا نوک بوٹا ہُو حول پیون تہو پدنا نوک بوٹا ہُو لئی پیون تہو یا, حیو یا یہ جو ساری دنیا سے حج کرنے وغیرہ کرنے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں آپ کے بندے یہ کے سو گئے ہیں میرے اللہ مگر آپ ہیں کہ آپ نہیں سو رہے آپ اس وقت جاگ رہے ہیں میرے اللہ ادرو ربی ہزین ہر ایمن کن ربی ادر کا ربی ہزین بکائی ایمن کن کن بکاری رب میں آپ کو اس حال میں پکار رہا ہوں کہ میں اپنے گناہوں سے تنگ لگتا ہوں میں بہت ارم رسیزا ہوں بہت دکھ سے چکا ہوں پریشان عال ہوں گھبرایا ہوا ہوں لہٰذا میرے رونے پر اپنے گھر اور اپنے ارب کے پتہ میں پر اب تو ریجیے سوری دنیا کے ونوں کا یہاں تازے کے پردہ پر کر کس طرح مان رہا ہے اگر ان کا رب بھی ہری نندائی من کل بے حق دل بئی ہر ان کام ان کا پیم سی جائے اللہ سین بل کرمی اللہ دنیا میں کوئی بے اخل ایسا ہے جو آج کی بخش اور معافی نہیں کرتا تو گلاح دونوں گیارہ کرے گا اور بس کون کرے گا میرے ابلاح اپنے لکھتے ہیں کہ یہ سال تک کے اس کے بعد بہت دیر تک کچھ روتے رہے آگے کچھ کہہ نہیں پائے پھر کچھ دیر کے بعد اپنے تو سنبھال کر جات شروع کی اور کہا الا او حل فی کل حاجت الا اللہ ائیو فی کل حاجت شکل تو ہم شکایت کی جو ہر حاجت میں ہمارا مقصود ہے میں نے آپ سے اپنی تربیت بیان کر دی تو سب میری تربیت دور کر دی ارایا وجائی انت تک شفو کرو بکی اریا وجائی انت تک اے احباز جس کے میری امید ہے واپس ہیں آپ ہی میرے رنج وغم کو دور کر سکتے ہیں آپ ہی میرے رنج وغم کو دور کر سکتے ہیں بس مول مولا میرے سب گناہوں کو بخش دیجیے اور میری حاجت پوری کر اعمال دیجیے تو اعمال الماہ ربیعت وہ محفل مرا وڑا دن جنا کجن آیتی وہ محفل وڑا دن جنا کجنا میں آپ کے دربار میں نہایت ردی اور نہ برا لے کر حاضر ہوا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں میرے اللہ کہ آپ کی میں مجھ جیسا کوئی بنہ گار بندہ نہیں ہوگا بشارت مل لئی ہے رحمت عالم کی طرف سے ایک ڈیزائن موبائل میرے گھر کا محفوظ تمہیں مل گیا اور تم تو سارے عالم نے تقسیم کا اللہ نے چشمہ بنا دیا اور وہ خود بات کیا مجھ سے پکڑ میرے اللہ کوئی بنگار نہیں ہوئی بننا سل منا اچھا بنیا پائی نہ بجائی پائی نہ بجائی اے میرے امیدوں کی انتہا اور میری آڑ کی منزل کیا آپ مجھے آج میں جڑا دیں گے کیا آپ مجھے آج میں جڑا دیں گے ارے بالکل ویسے ہی ہو گیا تو میری امیدیں کیا کام آئیں اور میرا حوص نے کیا کام کیا یہ کہا اور اس کے آگے کچھ بھی کہہ کہ سکے بے ہو کر زمین پر جرم کہتے رات کا اندھیرا تھا جب میں نے گرنے کی آواز سنی تو میں دوڑا اور جوان تو پڑی سے دیکھا رہے تو سیدنا صحیح خرق ایمان جرا علی ابن حسین ابن علی ابن, ابن الی فار یہ دیکھ کر میں نے ان کا وبارک سر اپنی گر پہ رکھ لیا اور خود ضروری لگا اور میرے آنسو کے چند قطرے ان کے رخسار پر گرے جس کی وجہ سے آپ کی آنکھیں کھل گئیں ہوش آ گیا اور فرمایا یہ کون ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان ہائر ہو گیا یہ کون ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہو گیا اور مجھ پر حجم در رکھا ہے میں نے یا آپ کا غلام رسمائی ہے میرے آقا آپ ہمارے سید ہیں آپ تو اہم دے سے آپ تو ہیں. یہ ہی کی. کہ سیز نمود کا سر چشمہ اللہ نے بنایا یہ سجد جیلانی نے لکھا یہ عبدالرحاب سرانی نے لکھا کہ متفق کریں تو پورے عالم کے اندر فیض نمود کی تقسیم کا ذریعہ بنائے گئے فرمایا آپ کا غلام میں اسماعیل ہوں اور آپ ہمارے سید آپ کو ایسے نمود بھی تھے اور آپ باجیل رسالت سے آخر یہ رونا رونا یہ گھبرانا کیا اللہ کرائے میرے سردار نے نہیں فرمایا رشتہ اہل بئی بھائی بخیرہ تم تفریح اللہ یہ طے کر چکا ہے اللہ کا یہ منصوبہ ہے کہ تم سب اہل بیت رسول سے گندگی کو دور کر دے گا اور تم کو پاک صاف کر دے گا جواب میں سنیے کیا کہا آسمئی انہوں نے امام حضرال نے کہا آسمئی تم اللہ تعالیٰ نے تو جنت تو اپنی گلاس بندوں کے لیے فرمایا ہے بیاں بنایا ہے کوئی سید ہو یا حبشی غلام ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ نے تو جنت جو ہے وہ تو اپنی وویک بندوں کے لیے بنائی ہے اور دولت کو اللہ نے گنگار بندوں کے لیے فرمایا ہے اتاس کرنے والا چاہے حسی اڑان ہو جنت میں جائے گا گنا کرنے والا ہے چاہے وہ اہم بیت رسو میں سے ہو چاہے صحیح تو پڑھیں ہی کیوں نہ ہو وہ جاننے میں جائے گا اور کیا اللہ نے یہی کہا کہ بھی جس دن اسکول تھوک دیا جائے گا اس دن نصب کام نہیں آئے گا اور نہ اس کے بارے میں کسی سے کچھ پوچھا جائے گا تو تم کس خاندان کے ہو اور کیا فَمَن ثَقَلَ مَوَازِينَهُ فَهُوَ في عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, موازينه فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَمَن ثَقَلَ مَوَازِينَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الْمَذِينَة خَزِنُوا وَغَضِبُوا فِي جهنم جس کی نیتوں کا پلہ بھاری ہوگا تو وہی لوگ پلہ پانے والے ہوں گے جن کی نیتوں کا پلہ ہلکا ہوگا یہی لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں جان لگا ہے اور جو جاننا میں ہمیشہ ہمیشہ جانیں گے یہ ہے وہ دل جو مٹ چکا تھا یہ ہے وہ دل جو ہر طرح سے اپنے بارے میں کبر و اس سے پاس صاف ہو چکا تھا یہ ہے وہ دل جو اللہ کو پہچان چکا تھا اس لیے وہ اللہ کے بائی کو جان کر اپنی نیتوں کو اتنا حیر سمجھتا تھا وہ جانتا تھا کہ میری نیتیاں اس بازار کے لائق نہیں ہے وہ کھٹی سکتی ہیں خوٹے خوٹے خوٹے وہاں میں اس کی رحمت سے ہی بخشا جاؤں گا نیتوں اور اپنے آمال اور اپنے مرتبہ مقام کی بدولت نہیں بخشا تھا دوسرا رحمت اللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ نام یہ بابرکت نام یہ مبارک نام یہ عظیم نام یہ مقدس نام اتنا مشہور اور محبوب ہو چکا شاید دنیا میں کوئی مسلمان ہو جو سجنا عبد الخاج جینانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے واپس نہ ہو جس کے دل میں ان کی محبت نہ اللہ ان کے نام لینے کی برکت سے ہماری مسرت کرنا عجیب و غریب شخصیت ان کا کیا حال تھا شرقاری عبد القادر گیلانی کا حال دوست میں لکھتے ہیں عبد القادر گیلانی درخر کا بوجھا بود یا گشت لوگوں نے دیکھا کہ حضرت سیجنا عبد القادر گیلانی حرم میں में ہوئے ہیں حرم کی کنکریاں اپنے چہرے پر ڈال رکھی ہیں یا اپنی چہرے کو کنکریوں پر نکال رکھا ہے اور بس ناک رگڑ رگڑ کے بد اللہ کے سامنے کی کنکریوں پر ناک رگڑ رگڑ کے یہ کہہ رہے ہیں خداخند بخشائے اگر مستحق حقوب مرا روز قیامت نا بھی نا رو در رو اے سارم سارم اے خدا بندے مجھے مجھے اور اگر آپ مجھے سزا کا دیں تو مجھے اندھا کر دیجئے گا تاکہ نیک لوگوں کے سامنے مجھے شرمندگی کی سزا کو نہ ملے اللہ کے نیک بندے اپنے بارے میں مطمئن نہیں ہوئے کی علامت یہ ہے کہ وہ آدمی نرد رہا ہوگا جو اپنے بارے میں مطمئن ہے وہ نیک نہیں ہے تھے <تصفح> جناب فرمایا کرتے تھے من پہ رقص ہی فکت اگ ومن امن آ رہا رقص نافق کہ جو شخص اپنے بارے میں جڑ اندر سے لڑ دے اور ایمان والا اور جو شخص اپنے بارے میں مطمئن ہو تمہار شام والے تو نماز پڑھنے لگا جھوٹ بھی چھوڑ دیا میں سچ بولنے لگا اور میں تھوڑا یہ بھی کرنے لگا میں تو جماعتوں میں نکلنے لگا میں تو خانخواہ میں آ گیا, میں تو بیت ہو گیا میں تو ذکر کرنے لگا میں تو تلاوت کرنے لگا میں تو وکاس کرنے لگا ماشاء اللہ جو اپنے بارے میں یہ سمجھنے لگا سنی بسری فرماتے ہی جو مطمئن ہو گیا وہ پکا مناسب اللہ کو پہچاننا اللہ کو جو نا وہ اپنی نیتوں کو نہیں سمجھے وہ گناہوں سے معافی تو مان لگا ہی وہ تو کہہ کہنا کہ میرے اللہ مجھے میری نیکیوں کو بھی معاف کر دی میری نیکیاں بھی آپ کے احسان کے مطابق وہ سچی بات ہی گناہ ہیں اللہ تعالی سے امید ہے ان کہ رمضان مبارک میں جیسے بھی ہم ٹوٹے ٹوٹے بندے ہیں لیکن چونکہ رمضان دراصل مقصد کا ایک سیزن ہے اور بقول ہمارے حضرت کے کہ دراصل مقصد کا بہانا ہے عجیب بندہ سے وہ رمضان میں امید بھی دلایا کرتے ہیں کہ رمضان میں تو اللہ تعالی کا معاملہ حصل بھی یہ ہے کہ شیطان نے چیلنج دے دیا کہ میں آدم کی وجہ سے جنت میں نکالا جا رہا ہوں جنت سے میں اس کی اولاد کو جنت میں نہیں آنے دوں گا اب اگر اللہ تعالی انسان کی طرف سے چیلنج کو قبول نہ کریں تو یہ تو ایک طرح سے کمزوری کا اعلان ہے چیلنج کوئی دے تو چیلنج تو قبول کرنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ نے چیلنج کو قبول کر لیا یعنی اس طرح اللہ انسان کے ساتھ کھڑا ہو گیا کہ تو دشمن میرا بھی اور انسان کا بھی اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے جب انسان کا دشمن ہے تو میں انسان کا دوست ہوں. چل میں نے چیلنج قبول کیا انسان کی طرف تو ذرا کوشش کر کے دے اب یہاں پر آ جب ہمارا یہ بات سنتے ہیں تو دل گبراتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کتنے ایک لوگوں کے بھروسے پر چیلنج قبول کر لیا ہم تو مارے گئے اللہ اس قدیس کو تو تھپڑ مار کے جلا کے کر دیتا اور چیلنج قبول نہ کرتا اور کم بہت کو پیامت تک کی مہلت نہ دیتا تو ہم سب آج بہت نیک ہوتے بڑے آرام سے جنت میں جا رہے ہوتے کہ اس قدیث کو اتنی مہلت دے گی اور ہم کو مجھے بتا دیا لیکن کیونکہ بات ابھی آج سامنے آئی ہے اس لیے ذرا ڈر لگ رہا ہے اللہ کا کوئی فیل حکمت سے خالف نہیں ہوتا عجیب گفتہ حضرت کی زبان سے ساجد نے سنا میں نے تو کبھی سنا تھا نہ پڑھا تھا یہ تو خیال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کو اللہ نے گلا بجے کی چھوٹ دے دی نہ ہی ہوتی تو ہم بڑے آرام سے جنت میں جاتے اب وہ نظر بھی نہیں آتا اس کی تعداد بھی ہم سے زیادہ اس کی چاریں بھی سمجھ میں نہیں آتی اب ایسے دشمن سے پیسے لگنے کی نظر نہیں آتی تو یہ تو ہم کو پھنسا بھی اللہ کریں لیکن اس میں اللہ کی ہر پیل میں کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوتی اس کی حکمت یہ بتائی ایک مثال سے سمجھائے کسی ماں سے آ کر لوگوں نے شکایت کی کہ بھائی تمہارا بیٹا بہت بگڑ رہا ہے بہت بگڑ گیا تمہارا بیٹا حجیب کس جی طریقے کی حرکتیں کرتا ہے وہ بازاروں میں اور کس طرح پیسے اڑاتا ہے وقت برباد کرتا ہے تو ماں سے تو محبت ہوتی ہے نا اپنے بیٹے سے چاہے بیٹا جتنا بگڑ جائے تو اس محبت کی وجہ سے ماں جواب میں یہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا اصل میں ایسا نہیں تھا وہ تو اس کے دوستوں نے کو بگاڑ یعنی اپنے بیٹے کی کے بگاڑ کا الزام ماں اس سے کسی اور پر رکھنا چاہتی ہے ماں کی محبت کی گوارا نہیں کرتی کہ سارا الزام اس کے اپنے بیٹے پر وہ قبول کر لے اللہ تعالی نے بھی شیطان کو چھوٹی اسی لیے دی ہے کہ میرا بندہ تھوڑا مجھ سے الیکٹل کر لے تھوڑی مجھ سے دوستی کر لے تھوڑے سے بہانے اختیار کر لے تو پھر میں اس کو معاف کروں اور معاف کر کے بہانا یہ بناؤں کہ جب قیامت نے اس کا امان نامہ کھلے اور اس میں گناہ نکلے تو میں کہوں کہ میرا بندہ ایسا نہیں تھا جس طبیعت شیطان نے اس سے یہ گنا کرا دیا لہذا سارے گناہوں کی سزا اس کو دوں گا میرا بندہ ایسا نہیں نے دیا وہ ماں انسان بلایا سیتان نے تو آج آپ بتائیں کہ شیتان سے پیدا کرنا اچھا ہوا کہ نہیں لیکن دو منٹ میں رائے بگن ہو جاتی ابھی تو آپ اللہ نے کچھ روسے رو سکے تھے لیکن دو منٹ میں آپ کی دوستی اللہ نے پھر سے بحال ہو گئی کہ اللہ بہت بہت شکریہ آپ کا خبر کو مدن مت دیجیے گا ہاں اتنا ڈر دیجیے گا کہ ہمارے بہار کا الزام اس کے اوپر جائے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان نے یہ مدد کی کہ اس نارائ کو بند کر دیا کہ یہی ہے نا تم کو تم کو اچھے سے اس لیے تم کو تم سے بنا کروائے تم تو میرے بہت اچھے بندے ہو یہ تم سے بنا کرواتا ہے میں مدد کرتا ہوں تمہاری گیارہ مہینے اس نے تم کو بہت زردڑ سڑبر کام کرا دیے ایک مہینے کے لیے میں تمہارا ایسا پیلک رکھتا ہوں کہ اس کو کر دیتا ہوں بند اب کرو نہیں کیا حالانکہ ہم سب نے دیکھا کہ ہم سب کی نیتیاں بڑھ گئیں الحمدللہ سب کے دل کے اندر تجربہ بدل گیا وہ نیتیاں کرنا جو غیر رمضان میں مشکل ہوتا تھا وہ رمضان میں آسان ہو گیا کیوں آسان ہو گیا اس لیے کہ جو دشمن رکاوٹ جانتا تھا وہ بند ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے دراصل بہانے بنائے اسباب بنا کہ میرا بندہ اب رمضان میں شہری معافی لے میں معافی مانگیے گا میں معاف ہوں اس تاریخ میںہ دے گا مجھے معاف کر دیجیے نہ معاف کر مجھے بہانا چاہیے مجھے بہانا چاہیے بات کہیے رحمت حق بہانہ جو ہے اور رحمتِ حق بہا نمی جو ہے کہ رحمتِ حق قیمت تم سے نہیں مانگتی تم قیمت کیسے پاؤ گے بہا نمی جو ہے رحمت حق بہا کہتے ہیں قیمت کو نمی جو ہے نہیں مانگتی اور پھر اسی نے دوسرے انداز سے کہا رحمت یہاں بہانہ بھی جو ہے ارے رحمتہ تو تم سے بہانے دوں مانگ رہی ہے بہانے بھی نہیں دے سکتے ہیں تو رمضان کیا ہے مفرت کا بہان بہان عجیب عجیب کسی کے بہانے دھونا ممفانہ ایمان النف اللہ جو رمضان کے روزے رکھ لے گا صحیح دل کی کیفیت کے ساتھ معاف کر میں اس کے پتنے سارے جو رمضان کی خرابی پڑے گا میں معاف کر دوں گا جو اسٹائی میں دعا مانگ لے گا میں معاف کر دوں جو روزدار اس اسٹار بلا دے گا میں معاف کر جو شد قدر میں جانچ لے گا میں اسے معاف کر اور پوری شدہ قدر بھی نہیں اللہ اتبت بلکہ رات کے شروع ہونے سے لے کر فجر تک ایک دو منٹ بھی تم مجھ کو یاد کر لو میں معاف کر دوں کیا مہربانی کیا عجیب بہانے پھر اس کے بعد سستی ہو تم سے شروع میں گیارہ مہینے کے بگڑے ہوئے تھے تو دس دن شروع میں تم نے اچھی نیکیاں کی لوگ مفرت کا ایسرا آ گئے آپ معافی کچھ زیادہ ہی گنا تمہارے تھے تم نے بیس دن بیس آتے ہیں مجھے یاد کیا تو آخری ایسرے میں جو رفیوں کی فہرست میں تمہارا نام لکھا جا چکا تھا لیکن میں نکالتا ہوں اس کے بعد سات راتیں آ رہی ہیں ان راتوں میں تم نے مجھے یاد کیا میں معاف رمضان سے معاف نہیں ہو پائے لوگ پورے رمضان میں جتنے بندوں بندیوں کو میں معاف کرتا ہوں اس میں ٹوٹل بندے آخری رات میں معاف کر دیتا ہوں اس میں سے تمہارا نام آ جائے گا اچھا اس میں بھی تم کہیں نہ کہیں چوب گئے ابھی بھی موقع ہے جو عید کی رات ہے اس کو بازاروں میں گھومتے ہوئے نہ گزارو سرمایہ اللہ کے رسول نے جو عید کی رات کو اللہ کے سامنے مناجات میں گزار لے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے تمام گناہ کو معاف کر اور پھر اس کے بعد تم اس میں بھی سوکھ گئے تو عید کی نماز پڑھنے تو آ جاؤ گے ہر گرا پڑا مسلمان عید کی نماز پڑھ لیتا ہے تم اس میں آؤ گے اللہ ہم اکبر اللہ ہو اکبر پڑھتے ہوئے اور وہاں پورے مجمے کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گا فرشتوں سب کیا کرنے آئے ہیں یہاں تو اللہ تعالیٰ یہ مہینے بھر کی مزدوری لینے آئے گی فرشتوں تم تو جانتے ہو میرا حکم یہ ہوتا ہے کہ مزدوروں میں میں حکم دیتا ہوں کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری دے دیا کرو اور اعلان کر دو اس پورے مسئلے سے کہہ دو مرف لخم سب خود دلچسپ حسنات کہ تم ان سب کو میں نے معاف کر دیا اور تمہارے گناہ بھی نیتوں میں بدل دیے یعنی یہ کہیں نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ گے جیت میں کہ بھئی جو لوگ نیک تھے ان میں ان کو چھانٹ لو ان کو ان سے کہہ دو معاف کر دو نہیں اللہ کا جسور یہ ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ دنیا میں بھی اس کے جو بندوں کے دروازے پر سائل آ جاتے ہیں ایک آج تک سائل ایک گروپ بنا کر آ گئے فقیر ایک ساتھ اور وہ کسی سے خیرات مانگ رہے ہیں تو کون کوسی والا یہ کرتا ہے کہ دروازہ کھولے اور ان میں سے چار کو چھان کر ان کو دے دے اور باقی کو بگائے کوئی کرتا ہے وہ پانچ روپے دے گا مگر سب کو دے گا ایک محتاج مخلوق اگر سب شاعروں کو دے, دے دیتی ہے تو کیا اللہ عید کے دن سارے عید میں ہمارے پڑھنے والوں کو مقصد کے ساتھ نما ہوتا ہے یہ صحیح محمد ہے عید کے بعد جو ہمارا جمع ہوئے ہیں کچھ یاد دلانے کا ایک دوسرے آپ کو یاد دلائیں میں آپ کو یاد دوں ایک بات یاد دلانے کی کہ دیکھو رمضان تو ان شاء اللہ مفرت دے کر گیا ہے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ شیطان جس کو بند کر دیا گیا تھا وہ باہر آ گیا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم جہاں سے چلے تھے پھر وہیں پہنچ جائیں اور کونوں کے بیل کی طرح بس ہمارا چکر لگتا رہے سرکار یہی اکثر ہم لوگ محسوس کرتے ہیں کہ رمضان میں صاف ستھرے ہو جاتے ہیں لیکن پھر پھر مہینے سے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے بنی ساری زندگی گزر چکی ہے جو پہلے گزرتے ہیں تو بھائی یہ محسوس ہوتا ہے عورتیں بھی مرض بھی عورتیں بھی خلاوت خود کثرت سے کرتی ہیں رمضان زبان کو قابو میں رکھتی ہیں کسی میں اوقات کم دیتی ہیں جن کو اوقات زیادہ دیتی ہیں مرض بھی لگ جاتے ہیں نیکیوں میں لیکن اس کے بعد کی زندگی کی درتی پھر ایک مرتبہ گز بگڑنے لگے ابھی موقع ہے سورم سواگر کے ایک نئے عراجے کے ساتھ آج ہم اور آپ یہاں سے اٹھی کہ اللہ جس طرح رمضان میں ہم نے اپنے, اپنے آپ کو گنا ہوتے بچایا تھا آج آپ کے سامنے اہم کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح اپنے آپ کو گنا ہوتے بچاتے رہیں گے اور جس طرح آپ نے رمضان میں ہماری مدد کر دی تھی اے اللہ غیر رمضان میں بھی تو آپ اتنی قدرت والے آپ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے? آپ ہماری مدد کر دیجئے اور شیتان کے بس بسوں سے اور اس کے تمام حملوں اور فطروں سے ہمیں محفوظ تو جب ہم رمضان کے بعد ایک نئے سرے سے پودا کریں گے ایک نئے سرے سے ارادہ کریں گے تو خود تعلق کریں گے اور پھر کچھ پوچھیں گے کہ آخر ہم کو ترکیب بتائی کیونکہ کچھ ہماری ترکیب سے چلنی پڑے گی کیونکہ شیطان تو بنا ہو اور واقعہ یہ ہے کہ تجربے کی بات بتاؤں میں تو تجربے خلاف کہہ رہا ہوں بلا سکل کہہ رہا ہوں اکثر نوجوان محسوس کرتے ہوں گے اور اکثر عام لوگ بھی اگر غور کریں گے تو محسوس کریں گے کہ رمضان کے بعد فوراً عجیب غریب طاقتور دائرہ دل میں گناہوں کا پیدا ہونے لگتا ہے کسی کا غصہ ایک دم دور بن جاتا کسی کی سہمت اس پر ہی طریقے سے بے کر دیتی ہے کہ فلم دیکھنے کے لیے پہچان ہو جاتا ہے کوئی ٹی سے دیکھنے کے لیے ہو جاتا ہے کوئی پتہ کیا کرنے کے لیے پہچان ہو جاتا ہے یہ <تصفيق> ایسے نہیں ہو رہا بالکل یہ سمجھئے کہ بینک سے آپ جب کوئی آدمی لاکھ دو لاکھ روپے لے کے نکلتا ہے تو اسی کو تو انتظار میں کھڑا ہوتا ہے باہر ریوالور لیے ہوئے ڈاکو تقریر کو کیا مارے گا جو لاکھ دو لاکھ روپئے لے کے کیش نکل رہا ہے اسی میں تو ڈاکہ پڑے گا جو لوٹ لو اس کو رمضان तो ہم मफरत کا कैश لے کر نکلے اور شیتان باہر میں کھڑا ہوا ہے انتظام کہ ڈاکہ ڈالے اور لو دو اور پھر اس کو خالی ہاتھ کر دو نیل کر دو اس کو پھر زیرو ہو جائے اس میں بہت چیزیاں کمائی لیکن ایک بار میں شیتان تب چھین اور جو نور دل میں بڑا ہوتا ہے منہ ایک عجیب شکینت ہوتی ہے ایک بشاست ہوتی ہے رمضان میں دل کی ہلکی پھلکی ٹھنڈی ٹھنڈی رہتی ہے رہتی عجیب مسورت خوشی اطمینان برساخت کی کیفیت ہوتی ہے تکان کم ہوتی ہے رمضان میں اتنی عبادت ہے رمضان میں ہم کریں تو بہت تھک جائیں لیکن رمضان میں عجیب چیز ہوتی ہے عجیب برکت ہوتی ہے یہ کوئی خاص چیز ہے کیونکہ شیطان دل میں قدرت نہیں ڈال پا رہا تو وہ جو نور کا اسٹاک جمع ہو رہا ہے وہ ذخیرہ ہو رہا ہے لیکن یہ جیسے نکلا فورن موڈ بدلا خیالات بدلے ذہن منتشر ہوا اخلاق بگڑے کسی کو ہوشتے والا ملباو نے اچھا بڑا بیٹا باپ کی دہ کی بات برداشت نہیں کر پا رہا ایک دم ستار پیدا ویو سے کیوں پیدا ہو گیا شیطان میں ہم درد اس بیچارے کو پتا نہیں اس بیٹے کو اس کو خود خبر نہیں کہ یہ ہو کیا مجھے لیکن وہ شیطان نے ہم درد باہر نکلا بدنگری کہنے لگا ادھر دیکھنے لگا ادھر دیکھنے لگا, لگا. لگا. لگا. لگا. نان کو دیکھنے لگا وہ سب لٹ گیا تو ابھی چوکنڈا ہو جائے ہمارا کہ ہم نے جو کچھ رمضان میں کمایا ہے یہ بالکل باقی سلامت رہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے یہاں تک کہ جب اگلا رمضان آئے تو پھر اور ہی ہماری نورانیت اور روحانیت بڑھتا ہے اس سلسلے میں دو باتیں ہیں دیکھیے ایک بات تو ہے اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو ٹھیک کر اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو ٹھیک کریں اور اس کی ایک مثال ہمارے اور آج کے امام ایماندین کے طریقے کے واسطے سے آئی جیلانی کے واسطے آج تو سینکڑوں اور ہزاروں ہیں لیکن یہ دو نمونے کافی ہیں ہم اپنے اللہ سے تعلق کو ٹھیک کریں آج توبہ کے ذریعے جیسے ان حضرات نے اللہ سے معافی مانگی اللہ سے تعلق کیسے ٹھیک ہوگا افزیت کے ذریعے اپنے کو فنا کر کے مٹا کے جکا کر کے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اور اپنے کو دل کی گہرائیوں سے مجرم مان کر شرمندگی کے آنسو اللہ کے سامنے بہارے آج کی اس مجلس کو میرا اللہ سال کی ترجیح تو مجلس بنا رہے ہیں۔ رمضان کے بعد ایک نئے سال کو گزار کر اے اللہ اس میں ہم آپ کے خاص توجہ مانگنے کے لیے آج جما ہوئے ہیں اے اللہ اس پورے مجلے کی آج مدد کروا دی اور یہ فیصلہ کر دیجیے کہ آپ تین سب کا اور جتنی مسکرا اور جتنے بچے یہاں آئے اور جو آنا چاہتے ہیں جو نہیں آ سکے اور پورے عالم کے اندر جو شرمندہ کو نگار بہتے ہوئے ہیں اے اللہ ان سب کو آپ اپنے کرم سے اپنے کرم سے یہ سال نیکیوں سے آباد اور گراہوں سے محفوظ گزروا دوسرا معاملہ ہے کہ دیکھیے کچھ گنا وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہوتا ہے لیکن کچھ وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق آپس میں ایک دوسرے بندوں کے حقوق سے ہمیں اگر سا رکھا گزارنا ہے تو آج ایک بات کا یادہ کرتا ہے وہاں بھی عہد کر کے آیا ہے آپ سے بھی وہی عہد آج کروانا چاہتا ہوں ہم نے سہارے کا ابھی ہم ہم نے نہ جانے کتنے لوگوں کا دل دکھایا ہوگا کتنے لوگوں کے حقوق مارے ہوں گے کتنے لوگوں سے ہم نے کڑی کثیر باتیں کہیں ہوں گی کسی کے پیسے خدا نہ خاص طا ہمارے ذمے کوئی اور مالی حق یا کوئی اور حق باقی ہو کسی بندے کا کسی بندی کا کوئی حق اگر وہ زندہ ہے تو سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی ہے کہ اگر ہم اس کے پاس جا سکے تو جا کر ٹیلیفون کر سکیں تو ٹیلیفون کر کے جو خط لکھ سکیں تو خط لکھ کر ہم سب یاد کر کے लाइन حقوق हमारी کی لائن کی ہماری है ہم کو یاد آتی ہیں ہم ان سے معافی مانگیں دوستوں ذرا دیر کے لیے ہمیں اگر آپ کے لفظ کو مٹانا ہوگا یہ بس سوچے غلطی تو اس کی تھی میں کیوں معافی مانگا اس نے پہلے آسل میں گاڑی لی جی تھی اس نے پہلے آسل میں غسکا کیا تھا میں نے اس کے بعد اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منتر اکلوا ہوا منشق کل کل تو رہی آگے بڑھیا جو شخص آپس میں جھگڑے کو چھوڑ دے جب تک وہ حق پر ہو تو میں گرامک میں اس کی شفاہ کر کے رہوں گا میں اس کی بخش کروا کے رہوں گا اب بتائیں ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول کی شفا کی ضرورت ہے کہ واقعی شروع کریں اس بات کو طے کریں آج اس بات کا ارادہ کریں کہ ہم جب اپنے گھروں کو جائیں ابھی تو آپ آب بلا تاخیر اس معاملے میں گیڑ مت لی مت لیس میں حضرت نے ایک بیان فرمایا مستوراک کی محسل اور اس بیان نے رشتے کے حقوق اور اس سلسلے میں ہونے والی غلطیوں کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد جو دعا ہوئی بہارے مار مارنا کر مر رو رہے تھے اور عورتیں تو بہت دور کسی مکان میں بیٹھی تھی کیا ہوگی سب کیسی تھوڑی ہوگی اللہ اللہ بہتر جائے عجیب کیسے اس کا ارد یہ ہوا کہ مجھے دو چار دوستوں نے بتایا وہی احتجاب میں کہ سب لوگوں نے جلدی جلدی اگر ان کے پاس موبائل سے یا کسی دوست سے فون لے کر وہیں احتکاب سے اپنے گھر گھوم کر کے اپنے باپ سے معافی مانگی اپنے بیٹے سے معافی مانگی اپنے بھائیوں سے معافی مانگی شور ہونے کیونکہ ستائیسویں شب آنے والی تھی اور اسی دن حضرت نے وہ بیان کر کے یاد دلایا کہ آج کی رات اگر کسی کے دل میں کسی کو شکایت اور ہے تو شب قدر میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا بھی جی نہیں وہ ساری رات دعائیں کرتا رہے گا ساری رات دورہ کرتا رہے گا سننا تو سننا اللہ اس کی طرف پلٹ کر رخ بھی نہیں اس لیے بلکہ بعض پہلوؤں سے حقوق اللہ کے مقابلے میں یہ معاملات کا مسئلہ اخلاق کا مسئلہ حقوق و کا مسئلہ زیادہ تخت ہے چونکہ قیامت کے دن اللہ تو معاف کرنے کے موڈ میں ہوں گے معاف کر دیں گے وہ تو رحم الراحمی ہے زیادہ امید ہو کہ معاف کر دیں گے لیکن گندہ تو ایک نیکی کبھی نہیں چھوڑے گا ایک حق کو نہیں چھوڑے ماں اپنے بیٹے کی غلطی کو معاف کرنے بتے تیار نہیں ہوں گے لیکن آج ہی سب جنگی آج آج میری لال بہت نے بیٹے میں نے بڑی مشکل سے دوسرے دنیا میں پالا تھا پیٹ میں رکھا جنم دیا پالا سب کچھ کیا مگر آؤ آج جو میرے پاس جو آیا ہے میں مجھے معاف کرتے ہیں آج میں معاف نہیں کر پاؤں گی جب تک میں میں پھنس جانا پڑے اس وقت میں اس کے لیے کیا چین جنت میں جاؤں گی آج میں معاف کرتے بہت اس لیے اپنے گھر کے के داروں کے پارٹنر کے بزنس پارٹنر کے آپس کے لوگ جن سے کسی طرح کا ہمارے معاملہ آتے ہیں خدا کے لیے ان سے جلدی معاملہ صاف کریں کوئی حق باقی ہے تو وہ دے دیجیے اگر بہنوں کا ترکا نہیں دیا گیا تھا تو دے دیجیے دی. اگر کوئی حق کسی طرح کا باقی ہے اسے دیجیے دی. اس لیے کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق و بہت ہی ہے بہت سنگین ہے اب جنا میں اس کے بھی دو تین نمونے آپ کو سناتا ہوں جس طرح میں نے اس کے نمونے سنائے امام اللہ کا نمونہ سنایا شیجنا جیلانی کے نمونہ سنایا اب ایک نمونہ سنیے ہمارے حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ زب حضرت شاہ عبد الخاضد جہیبی رحمتہ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سبق ہے ایک بری عورت ان کے پاس آئی اور انہیں کچھ ہجیاں دینا چاہ جیسے لوگ بعض وقت بزرگوں کو کچھ ہڈیاں پیش کرنا چاہتے ہیں وہ بھی غریب پوری عورت کچھ ہزار لے کر آئے ہمارے بزرگوں کے ہجیاں قبول کرنے کے سلسلے کے بڑے سخت تعاون ہوتے ہیں اس لیے کہ خدا نخواستہ ہزیا قبول کرنے وغیرہ کے سلسلے میں کوئی بےحتیاتی سرد نہ ہو جائے نیت بدل نہ جائے اور لوگوں نے سمجھے گرام وسائی بزرگوں کو ہزار دے گیا کام چل گیا اور خود وہ اللہ کے بندی اپنی نیت پہ درست رکھنا چاہتے ہیں جب اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں سے کچھ نہیں لینا چاہتے تو بعض ایسے احساسہ قصول کی وجہ سے ہمارے اکالد حاضیہ دینے والے کے حضیرے کو قبول نہیں کرتے حالت کرتے آپ کو قالد حضرت لانے کے پاس وہ بری عورت جو آئی تو بہت معمولی سے حاضیہ دے کر حضرت شاہ عبد القادی نے قبول نہیں ہونا وہ بیچاری جو ان کے ساتھ وابس چلی اس کے بعد کچھ دن کے بعد حضرت شاہد الہدوی پر روزی کی تنگی آنی شروع ہو گئی کیا آنا شروع ہوا روزی کی تنگی کئی دن تک سوچتے رہے کہ آخر یہ مانگنا کیا مجھ سے کیا گنا ہو گیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تنگی کے دن دیکھنے پڑ رہے غور غور کرتے رہے کئی دنوں کے بعد یہ بات ذہن میں آئی کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس بوڑھی عورت کے ہزیے کو جو میں نے واپس کر دیا اللہ کو یہ بات ناگواز رکھے اس کا دل ٹوٹ گیا اور اس ٹوٹے دل کی وجہ سے اللہ تعالی نے میری روزی بند کر دی بہ گئے اور فوراً شانت وقت تھا اس بوڑھی عورت کے گھر پہ چلے گئے معلوم کرتے ہوئے اس کی خدمت میں پہنچ گئے دروازے کی کنڈی کھکٹ آئی تو وہ گوڑیاں گولی بڑی کون ہے تو حرد شاہجہان نے کہا عبد القادر ہے اور کہا اماں میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ ہڈیاں جسے میں نے اس دن واپس کر دیا تھا اسے مجھ کو دے دیں اللہ یہ معمولی بات رہی ہے وقت کے اتنے بڑے امام کا کسی دروازے پر جا کر کچھ مانگنا یہ اپنے نس کا ایسا علاج ہے جس کو ہم تصور ہی نہیں وہ اور اس نے ہے جو ابھی تک رکھا ہوا تھا اس نے حضرت شاہ کو قادر کو دیا اور کہنے لگی حضرت جب سے آپ نے اس کو واپس کیا ہے اس وقت میں بہت بے قرار ہوں مجھے کسی وقت چہن نہیں ہے اور اپنی کم نصیبی پر ہو رہی ہوں کہ میں غریب بوڑھی عورت کا حلیہ اس لائب نہیں ہوا تھا مجھے قبول کرتے شاید آپ کہنے لگے اما تمہارے دل کو دکھا کر میں نے اپنے حل کو ناراض کر دیا تھا اب تم اس کے حوالہ دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کر دو کہہ دو کہ اتنی دن تک بھی تمہارے دل کو میں نے بے چین رکھا تم نے مجھے معاف کر دیا تم یہ کہہ رہے تو میں واپس جاؤں گا وہ کہیں لگی آپ کیا دیعا دے رہے ہیں آپ کا خاندان کوئی امر کا ایمان ہم سب لوگ آپ کے بالکل ہیں اور آپ مجھ سے یہ کہہ رہے غریب جی کی بوڑی اور عبدالخالی کہنے کے لگے لگے اما میں تمہارے دروازے سے معافی کا جملہ چنے بغیر نہیں جاؤں گا یہی رات پر کڑا رہوں گا جب تک تم کہہ نہیں ہوگی اماں کہ میں نے معاف کر دیا تب تک میں نہیں جاؤں گا اما تمہاری معافی کے معاملے میں میں ڈر رہا ہوں اس لیے کہ جب تک تم معافی کرو گی میرا اللہ مجھے معاف تو تم نہیں چاہتی کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے تب اس بوڑھی عورت نے دستے ہوئے کھانتے ہوئے کہا آپ کا حکم ہے تو میں کہتی ہوں اے اللہ میں نے آپ کے اس ولی کو معاف کر دیا آپ بھی اس کو معاف کر دینے آپ کے اس وری کو معاف کر دیا چاہ سفاری جب گھر واپس آئے تو اس کے بعد الحمد للہ نعمت برتنی شروع ہو گئی ہمارے اوپر جو حالات آتے ہیں نا پریشانیاں ہم لوگ کبھی سوچتے نہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کس کا دل دکھا دیا ہو پتہ نہیں ہم نے بادل باد بندی کو مار کے پر اللہ ناراض ہو جاتے ہیں بعد لگ کتے کو بڑا کرے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اللہ کو اپنے مخلوق سے بہت پیار ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے دلوں کے اندر ایک نرمی اور حساسیت لگا اور یہ جو سختی ہمارے اندر آ گئی ہے جس کی وجہ سے ہم دل دکھا لیتے ہیں اور پلوا نہیں کرتے نمونے اس کے اور بھی دکھائے لیکن میں ایک مثال آخر میں اور سناتا ہوں تاکہ اس کے بعد پھر کچھ ہوگی ان شاء انشاءاللہ ہمارے یہاں سارے اللہ علیہ ان کا جو مزاج رہا ہے اللہ کے حقوق کے معاملے میں وہ بھی آپ نے سن لیا اب اللہ سے بندوں کے حقوق کے معاملے میں ان مزاج رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے اس کے نمونے کے طور پر ایک واقعہ سناتا ہوں حکیم الامت حضرت عبد خانگی نقل کا واقعہ ہے انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دور میں ایک معافی نامہ لکھا کیا لکھا اور اس کا نام رکھا الر اور وہ شائع کیا لکھتے ہیں اس رسالے میں بحمدی وسلام باعث اس تحریر کا یہ ہے کہ راطن کی عمر اس وقت پانچ ستر برس کے تقریبی وقت میں ہے زبان کو سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی یعنی سات ستر کے درمیان میری عمر پہنچ چکی ہے جو حدیث کی روح سے امت محمدیہ کی عمر کا بہت زبار اثر کے برا اختتام ہے اور ایسے وقت میں دوسرے اوقات سے بہت زیادہ تیاری آخرت کی ضرورت ہے اور یہ تیاری بعض ایمان کے امال کی درستی ہے سمجھنا سمجھدے بات اور ان امال میں سب سے زیادہ اہم روکوں کو اعباز تمام قسموں کی صفائی ہے اور اس صفائی کی صرف دو صورتیں ایک ادا اور دوسرا طلب عبران یعنی کوئی حق میں میرے ذمہ ماضی ہو تو میں ادا کر دوں اور اگر یہ ممکن نہیں تو میں معافی مان الحمدللہ لکھتے ہیں حقوق ادا میں تو کبھی حقوق ادائیگی حقوق کی ادائیگی میں تو مدن کبھی کوتا ہی نہیں کی گئی یہ ان کو لکھنے کا حق تھا رہے جو لوگ اضروی کو جانتے ہیں وہ گواہی دینے تیار ہیں کہ ان کو لکھنے کا حق تھا اس تعب سے جان بوجھ کر کبھی کسی کے حق کی ادائیگی میں کوٹائیں نہیں واقعی حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں ان کا عجاب ملا تھا بعض بہت کوئی بے ہاتھ چاہنے والا ان کا چاہنے والا وہ ایک سر آٹا ان کے لیے حجیے کے طور پر لے آتا تھا کیا لے آتا تھا آٹا اب حقوق کی ادائیگی تو مثال کے طور پر بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی خانقاہ اپنی جز کے اندر ایک ترازو رکھا ہوا آج وہ ترازو آمد اس ترازو کو الماری میں سے نکالتے اور اس آٹے کو دو جگہ تقسیم کر کے تولتے کیوں اس لیے کہ ان کے دو گھر تھے دو گھر والیاں تھیں تو دو جگہ برابر برابر آٹا تقسیم ہو پہنچے کسی ایک کی طرف جھکاؤ زیادہ نہ ہو جائے کسی ایک کے حق کی ادائیگی میں کوتا ہی نہ ہو کوئی کر پائے گا تربوز آیا میرے والد سے مادی سامنے کا واقعہ وہ خود سناتے تھے کہ تربوز آیا اس تربوز کو حضرت نے کاٹا کاٹ کر اس کو تولا پھر ایک چھوٹا ٹکڑا اور لیا تھا کہ وزن برابر ہو جو حضرت والے صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تو دیکھ رہے تھے حلت ہکے ملک میں تو فرمایا مولانا کیا دیکھ رہے ہیں حضرت عبل دیکھ رہا ہوں یہ اشارہ اس طرف تھا کہ دو بی رکھنے کی اجازت اس کو ہے جو حاضل کر سکے ہم تو کبھی اور انتظر میں نے یہ بات درمیان میں پستا اس لیے سنایا کہ آپ میں سے کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہوں اور چونکہ جب حضرت خان نے دو سر کی تھی تو ہم کیوں چونچو ہم کو تو کے طریقے پر عمل کرنا چاہیے اور ایسے بھی سمجھدار لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو نہ قائم کی تعزر اچھی لگتی نہ ان کے روزے اچھے لگتے ان کو دو شادیاں اچھی لگتی تو بھائی میں نے یہ واقعہ سنا دیا کہ کیا دیکھ رہے ہو حضرت ادر دیکھ رہا ہوں آ, یا آپ ہی جیسے لوگ کر سکتے ہیں اور دنیا میں پوری نہیں کر سکتا اور جو یہ جی کر سکے وہ پانی جو بیوں کا بوجھ جس انسان کا مزاج حقوق کی ادائیگی میں یہ ہو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ امجن کبھی کوتا حقوق کی ادائیگی میں بندے سے نہیں گئی البتہ حقوق قابل ابرا میں طلب ابرا یعنی اہل حقوق سے معافی چاہنے میں یقیناً مجھ سے کوتا نہیں رہی اور غالباً یہ اختراع قریب قریب بہت عام ہے مگر اس میں عموم اختراع سے شران رخت نہیں ہو سکتی اس لیے واجب ہوا کہ اس خریدے کو اہتمام سے کی ادا کیا جائے جس کے دو طریقے ایک سب اہل حقوق سے فردن فردن خاص خطاب سے زبانی یا تحریری عرض معروض کرنا دوسرے خطاب عام سے معافی اور معذرت کی درخواست کرنا اول بچن وجوہ دشواری سے خالی نہیں اول اہل حقوق کا یاد نہ ہونا یعنی کس وجہ سے فردن فردن میں ہریک سے اپنے حقوق کی معافی شاید نہ مانگتے وہ وجہ بھی لائیں ایک تو ہو سکتا ہے کہ یاد ہی نہ ہو کہ کس کس کے ہاتھ میرے ذمے دوسرے ان سب سے ملاقات نہ ہو سکنا یا ان کا پتا معلوم نہ ہونا تیسرے ہر شخص کی ملاقات کے وقت یہ بات یاد نہ رہے یہ بھی تو بن کے ملاقات تو ہوئی مگر یاد نہیں آ رہا اس وقت یاد نہیں آیا کہ اس آدمی کا سڑا میرے ذمے تھا چوتھے بائف آواز کے سبب سفر سے اب معذمل ہو جانا تمہیں جا کر معافی نہیں مانگ سکتا ان سب وجہوں سے جو دوسرا تحریر جو آسان تھا یعنی ایک عام تحریر لکھ کر شائع کر دینا اور اس کو ممکن حق تک پھیلا دینا کہ بھئی جس کا حق ہو یا آ کر مجھ سے حق لے لے یا مجھے معاف کر اس کے بعد ایک لمبی تحریر ہے جس میں حادیث نقل کی گئیں اپنے حقوق نقل کیا گئے عجیب اہتمام حضرت خانگی منظر نے کیا اور یہ کوئی انوکھا اہتمام نہیں تھا آخر میں سنیے کہ یہ در اصل رحمت عاللم سیوجنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ رحمانی وسلم کی ایک اور سنت کا اقتبا یہ بھی عجیب بات ہے یہ واقعات جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ اس کتاب سے سنا رہا ہوں جس کا مقدمہ حضرت نے لکھا عجیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترتیب طے ہوتی ہے یہ میرا کوئی سوچا سمجھا منصوبہ نہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تبدیلی بات ہے یہ کتاب دو کتابوں کو مشتمل ہے اعتراف و جنوب حدرشہ و سوجا کا اقرار ہے کہ بندر کو اپنے گناہوں سے کیسے معافی ان کے جامع اور خلیفہ مزاج شہر طریقت طریقہ حضرت منع قبضہ میں بتاتے ہوئے اس طرح جمونہ اس کا نام ہے اعتراف قصور یعنی بندوں کے آپس میں جو دوسرے کے ساتھ قصور ہو جاتے ہیں ان کا اعتراض کر کے معافی تلافی کرنا اس پر مقدمہ لکھایا انہوں نے حیدر تو آج میں ان کے سامنے بیٹھ کر اسی کتاب کی اختلافات پڑھ کے سنا رہا ہوں ہمیں اپنے بزرگوں کی کتابوں کو خوب پڑھنا تھا ان شاء آنے والے دنوں میں یہاں پر ایک پورا انتخاب بزرگوں کی کتابوں کا رکھ دیا جائے گا تاکہ لوگوں کے کتابوں کے انتخاب میں آسانی ہو ان بڑا مسئلہ ہوتا ہے لوگ سمجھ نہیں آتا کون سی کتاب پڑھے کون سی کتاب نہ پڑھیں اور واقعی اپنی مرضی سے کتاب پڑھنی بھی نہیں چاہیے تو انشاءاللہ شاء کے مشورے سے کچھ کتابوں کا انتخاب کر کے یہاں پر اللہ نے چاہا تو آئندہ مہینے کوشش کی جائے گی کہ وہ پوری الماریوں میں رکھا ہیں اور آپ حضرات کو یہ موقع ہو کہ ہر دفعہ آئیں ایک دو کتاب لے کر جائیں تاکہ آپ کے گھروں میں یہ فاصلہ کتابیں پہنچ جائیں پڑھا پڑھا کی بیویاں آپ کی چاری چیاری بچیاں آپ کے پیارے پیارے بچے وہ ان کتابوں کو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ دل کے اندر نور منتقل ہوتا رہے گا بہت نفا ہوگا اب سنیے یہ جو سنت تھی یہ اللہ کے رسول کی سنت تھی جس پر حضرت خاندی نے عمل کیا تو آخری عمر میں ایک اہتمام کرنا معافی مانگنے کا اور بھائی آخری عمر کی بات تو یہ ہے کہ پہلے زمانے میں تو ساٹھ ستر کی عمریں ہوا کرتی تھی اب تو اچانک موتیں بہت بڑھ گئی یا سیڈنٹ کی موتیں پہنچ گئی تب ہم نے سے کوئی انتظار بھی نہ کرے کہ پہلے وہ سات ستر کا ہو جائے تب معافی مانگے سو ہی ہم کس وقت چل رہے اس عارض نے تو وہاں پر حضرت سے ایک وعدہ کیا ہے یعنی ایک مجلس میں لمبی زبان سے نکلا تھا اور میرا پورا علاقہ ہے میں جاتے ہی رکھ انشاءاللہ ان شاء اللہ آپ بڑا بھرمائے خدمت میں حاضر ہو کر اپنے ساتھیوں کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے رشتے کے ہاتھ پہ جوڑ معافی مانگوں گا اور ان شاء اللہ معافی ناما لکھوں گا ان شاء اللہ تعالیٰ توفیق دے عام تک بھی اپنے اپنے گھر والوں سے معافی مانگیے کچھ شوہر بہت اچھا تو اپنی بیوی سے معافی مانگے تو بیوی جو اچھی ہے جو اپنے شوہر سے معافی مانگ لے بیویاں تو شوہر کی خدمت میں کوئی کوتا نہیں کرتی تو یہ شوہر بیویوں کے دل بہت گراطے اگر ایسی بات پر ڈانٹتے ہیں تو بہت اچھے شوہر ہیں جو ان سے معافی مانگ لیں وہ سا شاہ گردوں سے معافی مانگ لیں کچھ جو اپنے گریجوں سے معافی مانگے بہت زمین علیہ اللہ اکبر یہ بڑی مثال قائم کی کہ وہ ہر آنے والے اپنے گریز سے اپنے آخری عمر میں اس کے ہاتھ پکڑ کے معافی مانگتے تھے مجھے معاف کر دینا نہ پتہ نہیں تمہیں کب جاتا ہو پتہ کس وقت تم آئے ہو تم کو ملاقات میں انتظار کرنا پڑا ہو کیا ہوا ہو مجھ تم کو کوئی تکلیف ہوتی ہو, ہو یہ سندر ہے اللہ کے رکھوئی اب وہ معنی حضرت سب میں آپ بات رضی اللہ ران عنہما وہ فرماتے ہوں کہ رسول رسولے پانچ کی خدمت میں, میں حاضر ہوا میں نے دیکھا کہ آپ کو بخار چل رہا ہے اور سر مبارک پر پٹی بنی ہوئی ہے یہ آخری بیماری کا غالباً معاملہ ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا ہاتھ پکڑ لو میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور آپ میرے ہاتھ کے سہارے سے مسجد میں تشریف لے گئے مت بس بیٹھ گئے اور سمایا ذرا لوگوں کو آواز دے کر قریب بڑھا کے جمع کر لیا میں نے لوگوں کو جمع کر دیا اور صحابہ طور پر حضرت حضور کی بیماری میں صحابہ کہاں جاتے ہوں گے آپ نے اللہ کی حمد و صلاح کے بعد یہ مضمون حساب فرمایا لوگوں میرا تم لوگوں کے پاس سے چلے جانے کا زمانہ قریب آ گیا ہے اس لیے جس کی کمر پر میں نے مارا ہو میری کمر موجود ہے جس کی کمر پر میں نے مارا ہو میری کمر موجود ہے بدرا جیلے کون کہہ رہا ہے امام الحمد محبوب عالم کس سے کہہ رہے ہیں جو میں صرف شاید مرنے لگے ہو ایسے جان سال کا ہوا جس کی کمر پر میں نے مارا ہو میری کمر موجود ہے بدرا جیلے جس کی آبرو پر میں نے حملہ کیا ہو میری آبرو موجود ہے بدلا لے لے جس کا کوئی مالی حق مجھ پر باقی ہو وہ مال سے بدلہ لے لے اور کوئی شخص شب شبہ نہ کرے کہ بدلہ لینے سے میں کچھ ناراض ہو جاؤں گا کیونکہ ناراض ہونا اللہ ہو سلاکت فراہم ہو آپ سر اللہ کے رسول صرف جملہ فرمایا اس کی حالت میں آپ نے فرمایا ناراض ہونا نہ میری طبیعت میں ہے نہ میرے لیے موضوع اور جائز کیونکہ جس سے آپ ناراض ہو گئے اس سے برباد ہو گئے خوب سمجھ لو کہ مجھے بہت محمود ہوگا وہ سب جو آج اپنا حق مجھ کے یا تو وصول کر لے یا مجھ کے مجھے مجھے معاف کر تاکہ میں اللہ کے ہاں اطمینان قلب کے ساتھ چلا جاؤں میں اپنے اس اعلان کو ایک دفعہ کہہ دینے پر اتفاق نہیں کروں گا اس بترا تو میں نے کہہ دیا اب میں جا رہا ہوں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے انشاءاللہ میں پھر آؤں گا اور جب پھر آیا تو پھر بمبل پر گئے اور پھر پورا اعلان دوبارہ کھول دو آیا ایک صاحب کھڑے ہوئے یہ دوبارہ اعلان کے بعد سنئے کیا ہوا ایک صاحب کھڑے ہوئے اور ارد کیا کہ میرے تین دن آپ کے ذمے باقی ہیں اللہ کے رکھ آپ نے فرمایا میں کسی مطالبہ کرنے والے کو جھوٹا نہیں سمجھتا اور نہ میں اس سے کچھ قسم کھلواؤں گا لیکن بس مجھے یاد دلا دو کہ تب جیسے میں نے تم سے یہ دکھاؤ کچھ تقسیم بتاؤ آپ نے فرمایا ایک دن ایک مانگنے والا آپ کے پاس آیا تھا میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا آپ نے مجھ سے کہہ دیا کہ اس کو تین جگہ دے دو میں نے دے دیے آپ نے سرمایا بہت اچھا جلاث اللہ سدر سدر میں اباسان کچھ بھائی بھی تھے اور ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ذاتی کی بھی تو سم سے کہا آپ نے تین درہم اس کو فوراً دے دو حق سو زیادہ اس کے بعد ایک کا بار اٹھے کہنے لگے کہ آپ کا حق میرے ذمے نہیں ہے اللہ کے رسول میرے ذمے بیت المال کا تین درہم میں نے خیانت کر کے بیت المال سے لیے تھے اللہ کے رسول تو اپنے حق معاف کرانے کے لیے بچے لیکن اس کا اثر یہ پڑواہ ہے کہ لوگ اپنی اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہے ہیں اسلام کا اجب طریقہ ہے اجب طریقہ ہے اصلاح کا آپ نے سمجھایا تم نے بچ المال سے خیالت کر کے تین دیر ہم کیوں لیے تھے تو کہا کہ میں اس وقت اللہ کے رسول بہت مرتاز تھا بہت پریشانی کے آرم میں تھا آپ نے سمجھایا اچھا قدل تم ان سے تین درہم لے لو اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا اب مسجد یہ والا موضوع بند ہو گیا اب نا کوئی اٹھایا رہا نہیں کچھ آپ نے فرمایا جس کسی کو اپنی کسی حالت کا اندیشہ ہو وہ بھی دعا کرا لے یعنی اب میں چل جس کو اپنی کسی مقصد پہ لیے دعا کرانی ہو مجھ سے دعا کرا لے ایک صاحب اٹھے اب سنیے دعا کرائے گی کرائی جائے کوئی یہ نہیں کر رہا کہ اللہ رسول ذرا دعا کر دیجیے مجھے بکریاں موتیں مل جائیں مجھے پیسے مل جائیں میں مالدار ہو جاؤں میں رسوم میں جھوٹا ہوں اور مناسب ہوں میرے اندر جھوٹ کی اور نفاذ کی بیماریاں ہیں اور تیسری کہ بہت شورے کا مریض ہوں مجھے نیند بہت آتی ہے آپ نے فوراً دعا فرمائی یاد رہا اس کو سچائی اتنا فرما یا اللہ اس کو ایمان کام نہیں تھا اور بیاض کیے نیند کی بیماری سے اس کو شفا شفافت اس کے بعد ایک صاحب کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں جھوٹا ہوں اور منافق ہوں بلکہ میں اللہ کے رسول بتاؤں کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو مجھ سے نہ ہوا برتا سب کے سامنے کھڑے ہو کر ایک شخص یہ کہہ رہا ہے صاحب یہ رسول یہاں تک کہ حضرت عمر نے اس کو ڈانٹا اور کہاں سے کیا بات کرتے ہیں تم اس طرح اپنے گراہوں کو سب کے سامنے پھیلا لو بری بات آپ نے سرمایہ عمر چب رہا دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے ہلکی ہے دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے ہلکی ہے اس کے بعد آپ نے پشا کو سچائی اور کامل ایمان نصیب فرما ایک اور صاحب اٹھے اور انہوں نے آج کیا اللہ کے رسول میں برجن ہوں میری برج نہیں دور ہو جائے تو طریقہ تھا وہاں ابھی ہمارے سرمایہ اترا اور اتنا اپنی بیماریوں کا کھل کر کہنا ڈرنا نہیں جھٹکنا نہیں کون مجھے بسائے گا میری خبر میں آ کر جس کے وجہ سے میں نہ کہوں کیوں نہ کہوں بلکہ کہاں وقت تنہائی میں کہنے کے بجائے نجی کے میں کہنے پر اللہ تعالیٰ زیادہ رہ متا ہوگا حضرت رحم اللہ احمد بب میں ایک شخص نے ان کے مرید نے کہا بار بار کہا حضرت میرا شیبر ہے مجھ سے حضرت بتاؤں کہ حضرت میں آپ سے اسی لے کر میں وعدہ کرتا ہوں آپ جو کہ آپ پندرہ دن تک آج ایک کام کریں آپ کے گاؤں میں کئی مسجدیں ہیں اتنی مسجد اور آس پاس کے گاؤں میں اتنی مسجد سرمایا پندرہ دن تک آج ایک کام کرو ہر نماز الگ مسجد میں کہو اور ہر نماز کے بعد بھائی میرے نمازی بھائی मैं میں تکبر کا ہو، مریض ہوں تم نمازی لوگ تمہاری دعا قبول ہوگی مسجد کے گھر جانے سے پہلے دعا کر دو تو میرا تکبر دور ہو جائے میرا جمک دور ہو جائے بس یہ کہ نکل جاؤ مسجد سے دوسری مسجد میں جوہر کی نماز پڑھو پھر وہاں کھڑے ہو جاؤ نماز کے بعد اور یہ کہ آپ کی دعا قبول ہوگی میں تکبر کا مریض ہوں بہت پریشان ہوں آپ دعا کر دو آپ کا پندرہ دن تک یہ کام کر لو اصلاح ہو جائے گا بندے نے پندرہ دن تک پورا ایک ایک مسجد میں جا کر پورے علاقوں میں شامل کیا کون آدمی نے کیا کہہ ہے کیا دیوانا ہے عجیب شخص ہے کچھ لوگ ہنسے ملاق اڑایا مگر اس آدمی نے اپنے شیخ کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل کیا جب سولہ دن وہ حضرت کے پاس پہنچا تو حضرت نے اپنا امانا اجاگر اس کے دیا تو آؤ آؤ آؤ دل کو اللہ نے پاک کر دیا جاؤ اللہ والوں کو اللہ کا نام سکھاؤ یہ کون سی یہ حضرت مولانا فقی محمد صاحب آخری خریف حضرت کرم. یہ بس. اور ان سے جن کو قبر پاک ہوتے ہوئے پاک حالت میں دیکھا ہے مولانا میں اس کی کیا کروں؟ میں کیا دیکھتے ہوں کہ وہ کیا اللہ کے بنتا تھا چھ مہینے مدینے میں رہتے تھے چھ مہینے پاکستان میں رہتے تھے اور چھ مہینے مدینے میں رہتے تھے تو شاید اٹھارہ گھنٹے سولہ گھنٹے ایسنٹ کے پاس بیٹھ کے روتے ہی رہتے تھے ہر وقت یہ وہ شخص ہے میں ایک بات اور بھی کہہ دوں میرے والد ماضی سہمت علیہ کو زندگی کے آخری سالوں میں حضرت شیف رزیش کی وفات کے بعد ایک فکر راحب ہو سب سے ایکسپیرینس کرے گئے سب بڑے کرے گئے اب میں رہ گیا اور مجھے کسی نے کسی کا بیس بڑھ جائے گا وہ شاید جس کے دنیا میں لاکھوں مریضی جس کو نہ جانے اتنے سلوک سے اجازت لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں دنیا میں کسی بڑے کا چھوٹا بن کر رہوں گا تبھی بچ پاؤں گا تو حٹ لکھوایا حضرت حقیق محمد شاہ جو حضرت تانوی کے خلیفہ تھے ان کو ہٹ لکھوایا میں مجھے منور چاہتا تھا اس میرے ہاتھ سے بھجوایا ہاتھ میں کیا لکھوایا عجیب القاب و آداب کے ساتھ لکھوایا کہ یہ جی محمد نمانی عمر کی آخری منزلوں میں ہے تقریباً نبے سال کی عمر ہو چکی ہے قبر میں پہ لڑکا بیٹھا ہے لیکن بالکل خالی, خالی ہاتھ ہے کوئی عمل اس کے پاس ایسا نہیں ہے جو اللہ کے سامنے پیش کر سکے میں آپ کی رسی تھامنا چاہتا ہوں مجھے اپنے سلسلے میں داخل کر لیجیے تاکہ آپ جیسے بزرگوں کا نام دیکھ کر اللہ تعالیٰ وہی بکرس سنبھالو جس وقت میں نے وہ خط لگا کر حضرت کی خدمت میں پیش کیا جادو جمنا نظر میں تلاوت کر رہے تھے قرآن بن بند کیا خط دیکھا چوہا تر لکھا رہے تھے آپ سے لگایا کیڑے سے لگایا اس کے بعد ٹھنڈا شروع کیا پہلے چیز نکلی اور ایک دم سے بے ہو جائے ہم جل کے گھرا گئے لوگ جمع ہو گئے پولیس والے بھی آ گئے کیا ہوا کچھ تسلی ہوئی کچھ سکون ہوا بخ کو لیا اپنے سینے سے لگایا برامد رکھا اور اس کے بعد کاٹتے ہوئے معلوم کی کی کہ نے اور اس انداز سے کرنی چاہیے لیکن بعد میں مجھے قرار آیا کی میں امد اللہ کو اس طرح کی باتیں نہیں کیا کرتے میں جا کر اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول میں جیسا بھی کچھ ہوں آپ کے ایک بہت مقبول بندے وقت کا گمان میرے بارے میں یہ ہے دیکھیے یہ خط دیکھ لیجیے اللہ یہ خط اسی خط کو قبول کر کے میری شہر کر اب تو قیامت میں مجھے سلاح مت دلوائیے گا اب تو مت سلوائیے گا میں جیسا بھی ہوں یہ آپ کے ریٹ بندوں کا گمان مجرو ہوگا تو کیا سوچیں گے کہ میں جس کے بارے میں کیا سمجھتا تھا وہ کیسا نکلا بس وہ خط اور اس کے بعد سنا ہے انہوں نے اپنے گھر والوں کو مصیحت کی کہ جب میرا انتقال ہو تو اس خط کو میری سفر کے نیچے بے حینے کے ساتھ لگا دینا اگر ممکن نکین آگے اور یہ خط سلامت رہا خوش کر دوں گا کہ حجیب کا حادم امر سے کشمیری کا مجاز عبد الفضل جاغی کا مجاز حضرت میرا منظور نظر اور کون اور کون آپ میرے بارے میں یہ سمجھتا تھا مجھے بسواد ہو مجھے بسواد ہو بس میرے دراز جواب کو آسان کر آج رمضان کے بعد کی یہ پہلی ہے اور اللہ کا ایک نیک بندہ है کا نمائندہ ان کابل کا خرید ہے بجاج یہاں پر موجود ہے پر ہم گنےگار بھی ایک اللہ کے بندے کے پاس وہاں بیٹھ کر توغہ کر کے آئے ہیں آپ بھی توغہ کرے کہ قائم ہاں رہے اور ہم تو ہندو کرے گا سب تو قائم رہے جو نوجوان آئے ہیں آج کے دن تو چار سارے نوجوان اگا بہن اگڑا بچی کے بیٹے وہ آئے رات میرے پاس ساڑھے گیارہ بجے اور طلب کے ساتھ آئے ان کی ماں نے مجھ سے فون پر کہا تھا کہ میرے بچے آ رہے ہیں میرے شوہر کا انتخاب ہو چکا میں بیوہ ہوں میں ان بچوں کو بھیج ان بچوں کو بحث کر لیجیے اور ان کو اس فیصلے میں داخل کر لیجیے تاکہ حضرت کی اور اس فیصلے کی برکات ان کو نقید ہو جائیں آئیے آج ہم سب سے پہلے وہ بحث کے کلمات پڑھ لیں توبر کے کلیمات پڑھ لیں توبر کے کلیمات جو پڑھے یاد رکھیے گا ذہن میں رکھیے گا کہ جو حضرات کسی اور شہر سے بحث ہو چکے ہیں وہ کی نیت سے ان کلمات کو نہ پڑے وہ خالی توبہ کی نیت سے ان کلمات کو دوہرا سکتے ہیں ضرور دوہرائیں جو حضرات نئے سرے سے سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں اس وقت بحث ہونا چاہتے ہیں وہ بند ہو یا مستورات نوجوان ہوں گے پورے جہاں موجود ہوں یا اوپر وہ ان کلمات کو توبہ اور بیگ دونوں کی نیتوں سے دوہرائیں بات سمجھنا بھی توبہ اور بیز دونوں کی نیت سے دوہرا اس کے بعد انشاءاللہ شاء حد معمول جوہد کے بعد معمولات کی مجلس معمولات بتائے جائیں گے انشاءاللہ وہاں پر معمولات سمجھ لیجیے گا جو ہاج اس, اس باغ مجلس کی برکت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نیک بندوں کی موجودگی سے فائدہ اٹھانے کی نیت سے میں کلیما سے ہوں سے پیدا کرتا ہوں خود بھی ترجمہ کرتا ہوں آپ تک بیٹھا ہوا کرے شدگی کے ساتھ اور اللہ کے اس معاملے کو یاد رکھ کر جس طرح العابدین نے کس طرح اپنے کو گرا کر معافی مانگی عبد القادر جیلانی نے کس کئیوں میں اپنی نعت رگڑ کر کس طرح معافی مانگی اور کس طرح حقوق یہ بات کے سلسلے کی فکر کی ہم اس وقت ان کلیما توبہ کو پڑھیں گے اللہ سے معافی مانگیں گے اس کے بعد اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ شاء اپنے, اپنے گھروں کو جا کر رشتے داروں سے اہل حقوق سے بھی معافی تلاشی کی کوشش کریں گے الحمد للہ سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھا جائے گا یاد رکھیں کہ کلمہ طیبہ کو جوش بندہ یا بندی توبہ کی نیت سے پڑھتا ہے اللہ نے اس کلمے میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ ساری زندگی کے گناہ ایک بار توبہ کی نیت سے کلمہ طیبہ کو پڑھ لینے پر اللہ معاف کر دے جہاں تک کہ شر کو کم سے بنا بھی کسی نے کیا ہو ساری زندگی اور وہ اس سے بھی تودہ کی نیت سے یہ قلمے کو تو اللہ کا اس کو بھی معاف کرنا ہم لوگ اسی تودہ کی نیت سے سب سے پہلے کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد میں اللہ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه لا اله الا الله الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله عبد الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا الدو ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم طامن بالله طامن بالله وملائكته طامن الكريم وكتبه ورسله, ورسله واليوم الاخر والقدر سيده مشرفه من الله تعالى سبحانه بعد الموت وبعد المو... استغفر الله ربي أستغفر الله من كل ذنب واسعود اليه, وأتعوب إليه آمنت, بالله آمنت بالله كما هو, هو باسمائه يسمي وتثق به تصديقا بالجنان, بالجنان واقترارا باللسان بالجنان وعملا, وعملاً, وعملاً قبلت جميع أحكامه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه بعض خواتین کی طرف سے ابھی ایک فرمائش آئے کی تحریری طور پر اس کے پاس کہ اسمائے حسنا کے ذریعے سے آج اگر دعا ہو جائے جا رہا ہے؟ م? م? ان خواتین کی طلب کا احترام کرتے ہوئے انشاءاللہ شاء اللہ یادی حضرات کے مشورے سے اسی عزم حسنہ کے ذریعے سے آج دعا کرے گا اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ایک حکم ہے کہ وہ اللہ رسماء الحسن پدرو ہو اللہ ہی کہیں یہ نام اچھے اچھے ان ناموں کے ذریعے سے مجھ کو پکارا اللہ سے دعا مانگو اس ناموں سے اور حادیف مانتا ہے کہ ان ناموں کے ذریعے جو دعا ہوتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے اب ہمارا یہ پورے سال کے لیے ہم لوگ دعا مانگے پورے سال کی حفاظت کے لیے دعا مانگے پچھلے تمام گناوں سے ہم نے توبہ کی ان کلمات کو پڑھ کر اور آگے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ آگے اللہ تعالیٰ کے پانچ ناموں میں سے ایک نام لے گا بسرن سب سے پہلے میں کہوں گا یا رحمان یا اللہ یا رحمان ہو یا اللہ تو آپ اس کے بعد جب میں کہہ سکوں گا تو اس کے بعد آپ کہیں گے اپنی آواز سے جو مردوں کی آواز بلند بھی ہو تو کوئی حرج نہیں آپ کہیں گے یا اللہ میں کہوں گا یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ آپ کہیں گے یا اللہ میں کہوں گا یا رحیم و یا اللہ آپ کہیں گے <laughs> یا اللہ آپ ہر نام کے بعد صرف کہیں گے یا اللہ اس کے بعد آپ میں انشاءاللہ اپنی زبان میں ڈرامہ ملیں گے اللہ صبر تعالیٰ اپنے کرم سے قبول کرنا يا رحیم یا پویا یا سڑا میا یا می مویا رویا ہوا یا جبا رویا ہوا یا مبی یا اللہ یا ساری یا اللہ یا باری یا اللہ یا وہ سبزی رو یا اللہ یا پار یا اللہ يا قاهر يا الله يا رحاب يا الله يا يا الله يا يا الله يا يا الله يا عليم يا الله يا يا الله ارفع يا, يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا سميع يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا عدل يا الله يا الله يا الله يا قدير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله اے جو یا اللہ کبیر یا اللہ یا حفیظ یا اللہ یا مقیط یا اللہ یا اللہ رقیب ہوا اللہ عزیب ہو جا اللہ کیا اللہ عیم ہو جا اللہ وزود ہو يا قبيل يا الله يا قبيل يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا الله يا اولي يا الله يا حميد يا الله يا محتي يا الله يا اي يوم يا الله يا واحدو يا الله يا واحدو يا الله يا واحدو يا الله يا احد يا الله يا صمد يا الله Allah ya يا اللا جائم يا اللا يا طبو يا اللا يا رأوف يا الله مالك الملك يا اللا يا مالك الملك يا اللا يا مالك الملك يا الله يا زل يا الله يا زل جلالي يا الله يا depتة يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله Ya Nabi Ya Allah Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Nur Allah Ya Nur Allah Allah Allah Ya Allah Ya Allah, Ya Kadi'u Ya Allah, Ya Kadi'u Ya Allah, Ya Karih Ya Allah, Ya Rasidu Ya Allah, Ya Ya Allah ya اے اللہ ہمار کے آج جو مسلم بندے آج کے دور رحاظ ہے میرے اللہ اللہ میں تو ہم آپ کے بندے ہیں حقیقت میں ہم بہت گندے ہیں اے اللہ گندے بندوں کا اتنا بڑا مدمہ آج تک جمع ہوتا ہے اے اللہ اے اللہ ہمارے درمیان الا نے کون کو آپ کے نیک بندے پہنچے جنہوں نے آپ کے نیک بندوں کو دیکھا ان سے اس کو سازا کیا ان کے کی دلوں میں چمک پیدا ہوئی اور اللہ آپ کے محبوب کے تمام دنوں تک بھیجا گیا میرے اللہ آج ہم سب کو معاف کر بھاگا آج معاف کر بھاگی آج معاف کر بھاگی آج نیک برادری کا فیصلہ ہوتا ہے اللہ شیطان سے آپ نے جس طرح رمضان نے حفاظت فرمائی اے اللہ ہم کو ہمیشہ کے مقابلے میں کمزور پڑ جاتے ہیں اے اللہ زیطان کے ہماری عبادت پر مارا مستقل عبادت کر دیجیے مستقل عبادت کر دیجیے دیکھ لیجئے اس مسئلے کو دیکھ لیجیے آپ کے اسماعیل اللہ, اللہ کا وابطہ ہے اے اللہ بندیاں بھی تو آپ کی آئی ہیں اور بہت سی بندیاں دور کر کے سن رہی ہیں بندیاں وہاں سے پہلو دیکھ رہی ہیں کیا پورا ہو گیا آنے پر پابندی لگا دی گئی آج خواتین نے ایسا حقوق بھیجے کہ یاداد نیند نہیں آئی کہ اللہ جلدی یہاں پر جگہ کا انتظام کرتی ہے ایسی جگہ جس میں اللہ آپ کی بندیاں بھی آ ہیں ہر اس بیٹھ جائیں سستے اور حیا اور ہداب کی حفاظت کے ساتھ کہ اللہ کو اس کس بندی کے حقوق کے تو پہل آج ہم کا مقرر کرتے ہیں اللہ سنا کہ دنیا میں مرد اپنی عورتوں کی آنکھ میں آنکھوں نہیں دیکھ پاتے کیرلہ شہر اپنی بیوی کی آنکھ میں آنکھوں نہیں دیکھتا باپ اپنی بیٹی کے آنکھ میں آنکھوں نہیں دیکھ پاتا بھائی اپنی بہن کے آنکھ میں آنکھوں نہیں دیکھ پاتا بھائی جب اپنی بہن کو شادی کے موقع پر ہفتہ کرتا ہے جب تک اس کی بہن بوڑی میں بیٹھ کے نہیں ہوتی جب تک بھائی اپنے کو بہت مضبوط رکھتا ہے اس کو بہن کی تسلی دیتا ہے دیکھا سال میں اس طرح رہنا ساتھ رہنا جاؤ بیٹا خود جب بہن کی ڈوری یا کار آنکھوں سے دور ہوتی ہے تو وہی بھائی, بھائی جب کے چکا کر ہے اور میں کس کو پتا ہوں گا کو کا وہی بھائی کھم لے کے پنچے پڑھوں سے روتا ہوا آتا ہے اللہ اگر بھائی اپنی ذہن کے آپ کو نہیں دیکھتا تو اگر اپنی کے ہاتھ میں آپ کو نہیں دیکھتا تھا تو اللہ اپنی بردیوں کے آپوں سے سفید آج ہماری دعا کو بہت بتا مجھے اللہ ہم کپا کے ہاتھ ہیں ہم نے مانا بالکل مانا اللہ بالکل مانا چلو بالکل مانا جنہوں نے ذلا اپ دین کی مولا وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں دل کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ وہ ہر سب کا... میں, میں برکر... پڑھ کر اور کابے کے پردہ پکڑ کر سید الہولیانے... اللہ نے کس طرح معافی مانگی تھی کہ اللہ ہم کو بھی وہی خوف عطا کرنا ہم کو بھی نہیں کرنا،, کرنا اور ان ملا کے الفاظ کو ہماری طرف سے مقبول کرنا ہے خاطر جی ری پورن جات کے الفاظ کو وسیلہ بنا کر پیش کر رہے ہیں اگر ہمارے انفاظ قابل توجہ نہیں ہے تو ان کے الفاظ تو قابل توجہ ہوں گے اے اللہ پوری الفاظ کے وسیلے کو قبول کر کے ہمیں ایک نظر محبت کی نگاہ نگاہیں اے اللہ ایک, ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے پھر ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے یہ ایک بگا کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے میرا بہت رجحان یہاں آئیں کہ ان کی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے ان کی پریشانیوں سے نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے گلاؤ سے پریشان وہ اپنے لاہور کی زندگی سے پریشان میرے لا کیا کریں دائی طرف دیکھتے ہیں دمن جی عورت کی تدبیر بائی طرف دیکھتے ہیں دمن جی عورت کی تصویر آس پاس بھا کے پڑھتے ہیں دنن کی عورت کی تصویر طرف طرف بگلتے ہوئے دوتے خاندان نے کتنی دیر پرتا پہ کیا ہے تو سامنے آتی اے اللہ ادھر بھی تو باقی کتنی دیر میرے گھا کے دیکھتے ہیں تو سبھی ننگی اور کی تصویر آج یہ نوجوان آپ کے کہہ رہے ہیں ہم کس سے جائیں ہم کیسے اپنی کی کریں ہمیں جینے کی حفاظت کریں میرے اللہ ان نوجوانوں کے درد کو ہاتھ سن لے اللہ ان کو مخلوق کے عشق سے نکال کر اپنا عشق کا فرماشک کرنا میرا اپنے حسن کی ایک جھلک انہیں دکھائی اپنے حسن کی ایک جھلک جس نے آپ کا حسن دیکھ لیا ہے دنیا کے جھوٹے حسن کے پیچھے نہیں ہے نہیں پڑتا اللہ دنیا کے جوتے ہوئے پیچھے تو وہی پڑتا ہے جس نے آپ کا ملک دبی نہیں دیکھا نوجوانوں کو ناراض مت ہوئیے کو معاف کر دی ان کو بلاک کے کاملے بلایت سے کام لگے اللہ ہم بولوں کو بھی معاف کریں یہ نوجوان تو ان کی عمر کم ہے تو ان کے بلاؤ کم ہیں ہماری عمریں زیادہ ہیں تو ہماری دل زیادہ ہیں اللہ ہم نے شاعریوں کو کفیت کر لی لیکن اپنے دل سیاح کر دیجیے آج برد دیجیے اللہ آج برد دیجیے یہ سمواد کا مہینہ پہلا یہ حد مہینہ ہے یہ شاپ کے آپ کی طرف چل رہے کا مہینہ ہے رام باندھنے کا مہینہ ہے اتنا لگ بھگ لگ بھگ آپ کے حجاز آپ کے استاف کرنے کی تیاری کر رہے ہوں گے تو وہ کتنے ہوں گے اس منع میں جنہوں نے حج کی نیت کر رکھی ہوگی زرخواست دے جی رکھی ہوگی اے اللہ اے اللہ ان کی زرخاست کو قبول کر رہا ان سے سلامتی اور آفیت کے ساتھ اس حج نصیب کرنا اور ہم دور افتاد غریب لوگوں کو بھی اپنے زر کی حاضری نصیب کر رہا اپنے زر کی حاضری نصیب کر رہا بنا ہے وہاں کوئی اپنے پیسے کی بدولت نہیں جاتا کو ہیں جاتا ہے اللہ برا لیجیے میرے اللہ برالیجیے میرے اللہ برالیجیے برالیجی میرے اللہ ہمیں کسی بڑی شہر میں جانے کی تمہارا نہیں کسی بادشاہ کے دربار میں جانے کی تمہارا نہیں ہمیں تو آج کے دربار میں جانے کی تمہارا ہے تے ہوئے اس مرمے کو آج آج آج آج, آج جیکری کے محبت کی نگاہ سے پہلا کوئی تو ہوگا اس میں دن پہلا جس کی امین آپ کو پسند ہوگی کوئی غریب ایسا ہوگا جس کی غربت کی زندگی آپ کو پسند ہوگی کوئی امیر ایسا ہوگا جس میں غریبوں کی مدد کی ہوگی اور غریب دیوا یتی میں اس کے لیے دعا گردی ہوگی اس میں تو ارما بھی ہیں اس میں تو بھی ہیں ایل آن میں خدمت کرنے والے لوگ بھی ہیں ایلائن کو بھی سیکھا تھا ہمیں خدمت کرنے والے ہمارے ساتھی دن رات ڈاک کر خدمت کرتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم کے مہمانوں کی چیز کہیں صحیح ہو پاتی پھر ان کو معاف کر دیں مہمانوں کو بھی تحفیظ دے کہ وہ معاف کر دیں پہلا ہمیں اپنی محبت عطا کرنا پہلا ہمیں اپنا عرق ادا کرنا اپنا تعلق نتیب کرنا اپنی یاد نتیب کرنا اللہ نے دیو کی فہرست کے نکالنا تو راج کی فہرست میں جانے کی سروس سے نکال کر سکنوں کی سروس نے ہمارا نام مان لیا اللہ کے خوفوں کی سروس سے نکال کر ہم کو اپنے سپنے اور خوف مانوں میں شامل کر رہا اپنے وقت کو ضائع ہم نے بہت کر دیا اور وقت ضائع ہونے سے بچا لیجیے اللہ ہم نے نعمتوں کو برباد کیا اور نعمتوں کا صحیح استعمال ہمیں سکھا دیجیے اللہ آپ کی یہ بندے دور دور سے آئے ہیں چلے ان ان کے آنے کی رکھ کوئی اپنے گھر میں بیمار دیدی سے چھوڑ کر آیا ہوگا تو بیمار ماں باپ سے چھوڑ کر آیا ہوگا تو بیمار چھوٹے بچے سے چھوڑ کر آیا ہوگا اور ساتھ لوگ تو قرض لے کر آتے ہیں میرے اللہ اے اللہ! تو بولا چلا دیکھیے نہیں ہے تو سات لوگ قبض لے کر ہیں اور خود مزدوری کر کے قرض ادا کرتے ہیں میرے اللہ ایسے آنے والے کے تو خیر کتاچار کی مقرد کرتے ہیں اور منٹے کی مقصد کرتے ہیں اللہ اس کی آمدہ ہمار کو درست کرنا ملک کے امراوان کو درست کرنا اللہ بہت دھماکے ہو رہے ہیں بہت گرفتاریاں ہو رہی ہیں ان لاکھ کو بھی امت بہت پریشان ہے انہیں نوجوانوں کو جا کر جیل میں کھینچا جا رہا ہے انہیں جیلوں میں الٹرنیٹ کھایا جا رہا ہے کتنے لوگ جیلوں میں کئی دار سے بند ہیں ان کی عید گزر گئی ان کے بچوں کے نئے کپڑے بن شہجن اور سے بتایا گیا اندر سب سے شہروں کے ساتھ عید کی خوشیاں مناتی رہی اور وہ عورتیں جن کے شہر جیلوں میں ہے وہ رات دل روتی رو دل روتی <تنید> <تنید> روتی <تنید> پر روٹی نہیں اللہ رات پر روٹی نہیں ترغا نے کسی نے ان کے آنکھوں نہیں دیکھے آپ کو دیکھے ہیں ان کی طرح سن لیجیے ان کی آپ سن اللہ ہم کسی کے لیے بد دعا کرتے ہم کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہم کسی قوم کے خلاف نہیں ہم سب اس کے خلاف گنی ہم ان کے لیے اس کے خلاف گنی چاہ ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب, خوش رکھ سب کو خوش رکھے اور اللہ... سب سے دوسروں کو خوش رکھنے کا طریقہ سکھا اللہ اس سب کو انسان کرنا سکھا تمام محبت کے ساتھ جینے کا طریقہ سکھا لئے اس میں دنیا میں کہیں کوئی بھی اگر آتکواد گھڑاتا ہے دھماکے کرتا ہے دم تھوڑتا ہے کہ اللہ <سؤال> اس کو بدلرین سزا دلوا اللہ اس کو بدلرین سدا دلوا یہ اللہ ہر وہ تمام علمائی حق اس کے بڑی ہیں تمام علمائے حق کا اس کے کوئی تعلق نہیں اللہ آپ کے محبوب نے خون بہانا نہیں سکھایا آپ کے محبوب نے آپ کو پوچھنا سکھایا ہے کو بہانا نہیں سکھایا محبوب نے محبوب نے کسی عورت کو دیوا بنانا نہیں سکھایا بے کے آپ سکھا بچوں کو یتیم بڑا نہیں سکھایا یتیموں کو آپ کو پوچھنا سکھایا اے مج اللہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آپ کے محبوب کو شانت گئے تھے یہ نوازے تو قرض کر رہے تھے مگر یتیم بچہ آج کے نوازے کا چپل پہنے ہوئے آپ کے کمرے پر تہار کر رہا تھا ایسے ممکن ہے کہ ان کے محبوب کی امت یہ دھماکے کرے کہ اللہ یتیم کی کوئی خارش ہے یہ تو کوئی تاجابی ہے اللہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوئی جین ہے اے اس کو کام کرنا اور مسلمانوں کو ہمت اور حکمت سے کام لینے کی توقع کرا ہونا ایک وعدہ ہم آپ سے کرتے ہیں ذرا ہم بڑے بولتے نہیں بولتے ہم کمزور ہیں ہم لوگ کوئی ہایت نہیں ہے ہم آزما میرے گھر لوگ تھے امت غور لوگ تھے جو ایک پکڑ وغیرہ کے گھروں میں چوڑے جلتے نہیں تھے لیکن کیا اپنی سیوا اپنے ستوں کے لاشوں کے سامنے آج سے جائیں کرتی تھی لوگ لوگ تھے اللہ اگر آپ نے ہم جے جانی مسلمانوں کو آزمائشوں کی برتی سے گزارنا پہلے دیا ہے تو آج آپ سے یہ مانتے ہیں دنیا کے لوگوں کے اور دیجیے دنیا کے لوگوں شہدانوں سے کلاکار سلطان جو میرے نہیں ہیں جن کو تمہارا قابو نہیں کرے گا جے اللہ جو ماننا ہے وہ عطا جو نہیں مان سکے وہ بھی عطا بھرا اللہ تمام علماء ربا کے تمام سلسلے کو قبر کرنا اس سلسلے کے منسوبین کو سلسلے کو سلسلے کے خدمت کرنے کی توسیع اس سلسلے کو بدنام ہونے کا سبق ہمیں اللہ بچا لے کے سلسلوں کی ذمہ داری آپ کے بندے کمزور بندے پردار جاتے سمجھ میں نہیں آتا کوئی سمجھ میں آتا کے پیر پکڑ کے مزید نظری میں کہہ چکے اللہ رسول کو واسطہ دلا کر کہہ چکے اللہ کو آپ سے اللہ نے چھپا دیا میں بھی اپنی اصلاح کا ابتدائی صاحب کو تح نہیں کر سکا کیا مزاج ڈال رہے ہیں ان کو کیا ان کے ذہن میں ہے اللہ آپ ان سے خود انداز کی خود کوشش کر رہے ہیں اللہ آپ نے ہم کو دوڑ تازی عطا کیے ہیں جنوبی کے ہمارے حضرت مولانا شاہ صاحب اور قریب کے میں لکھنگی برو دیکھی کا اللہ <سؤال> ان کو ایک سب پھیلانے کی تحریرات کو اور اس پورے علاقے کو اور ان کے وطن کو, ایلاع کو ایلاع اس نے سب سے مرم کے خدم میں زندگی گزارتے اور اسی مسجد میں پڑے ہوئے اس برب سے نہ پڑے ہوئے آج خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور ان کی مالدہ اور ان کے بزرگ والا یہ سب سے سب ورمان تھے خان صاحب کو تمام مقبول بندوں کی نسبتوں کہا ہم نے کہا اللہ چاند دینے والا مزدور یہاں دکھا دیا گیا ہے یہ جینا کوئی نہیں کر پائے گا ساتھیوں کی مدد کی ضرورت ہے ربا کی مدد کی ضرورت ہے دوستوں کی تک پر کی ضرورت ہے پوری جماعت کھڑا کرتے پوری جماعت کھڑی کرتے ایک دوسرے پر جان چھڑکیں میرے اللہ کہاں کوئی دنیا میں کوئی کسی کے لیے جا سکتا ہوگا جو ہم سلسلے کے منظوجین ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگے ہمارے دلوں میں محبتوں کو کامل پڑھنا محبتوں کو کامل پڑھنا نظر بچے بچا اور اللہ پہلے بھی آپ نے اس موجودی سلسلے کے ذریعے اس ملک میں آپ نے ازل انصاف کی ہوائیں چلائی ہیں اور شادی وقت سیسنے والے بادشاہوں کی جگہ پر ایسا بادشاہ دکھایا تھا جو ٹوپی سی کر اپنے اپنا پیٹ پالا کرتا تھا شراب ہو اورنگیب پر وہ ٹوپی سی کر اپنے بچوں کا پیٹ تھے شاہی خزانے تھے ایک سنگیب نے کبھی نہیں لیا جب مجھے نسبت کا پیلان تھا اے لاحق مزہ اسی رقم دیگر نسبت کا کباب دکھا دیا اس کا کرشمہ دکھا دے ہماری ظلمتوں کو اس کی روشنی پر غالب نہ آنے دے رہا روحانیت کو ہماری ذلمتوں پر خارج کر رہا بہت سے بہت سے بندی اور بندیوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور دکھا اس کے عبداللہ صاحب یہ ہمارے حیدر سے اور دیگر بزرگوں سے اللہ ان سب کی مرادوں کو آج پورا فرما ان سب کی مرادوں کو پورا فرما جنہوں نے جو آپ یہ کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے لکھنا چاہتے تھے نہیں لکھ سکے اے اللہ آپ کو کسی کہنے کی لکھنے کی ضرورت نہیں آپ سب جانتے ہیں سب کی پہچانوں کو دور کرنا بہت ہمارے داس دادی اس خالصہ کے بڑے معائن اور مددگار لاکھوں کے قرضے میں جڑے ہوئے ہیں اللہ لوگ اسی لیے تڑک گئے اور احتجاج میں نہیں جا سکے ہوتے رہے کے رہے اللہ شاید ہم جانے والے اتنا نہیں فائدہ اٹھا سکے جتنا سور رہے وہ سڑک کر رہنے والے اٹھا سکے اللہ جلدی سے ان کے قدروں کی ادائیگی کا انتظام کروا دیجیے ہمکا کر دیجیے اور ان شاسکوں کو بھی کچھ حضرت کے قدموں میں جا کے پہنچا دیجیے حضرت کی عمر میں بڑھ جاتا ہوں دو کے بعد ہمیں کوئی ایسا کہا دو دنوں کے بعد ہم کو دکھاتا پوری رات اللہ کے تعلق کے لیے ہم تو ہمارے لیے دلکتا اور روتا اور ہمارے سامنے اپنے کھیلے اس طرح کھولتا اب پھر ہمارے ہم نے سبق سیکھا تو پھر کہا ہماری اتنا ہوگی جی؟ اب ہمیں کبوت سن اسے قبول سنوا لیجیے اور اپنے نیک بندوں کے شاید ان سارے بندوں اور بندیوں اور ہم سب کے تمام رشتے داروں کو قبول سنوار ان دے میں ہمارے والدین کے حق میں مسائل اور ساتھ کے حق میں بھائیوں بہنوں بتیجوں بانسوں کے ہاتھ میں دامادوں اور بہوؤں کے حق میں دریاد اور ننیاد سترار کے تمام رشتے داروں کے حق میں اور بری امت کے حق میں قبول کرنا اللہ نہیں بگڑے گا کام بن جائے گا آسمان جائیے آسمان جائیے فرمائیے میرے کام علی اور ہے ہم سب کے نام لے کر رحمد العالم فری محمد الرسول اللہ صلی اللہ وسلم کی خدمت افسد میں ہم سب کی طرف سے نام لے کر کے نقش تک جینے اور مرنے کی